بسم اللہ, اللہ والسلام و رحمۃ اللہ وسلاتم السلام رسول اللہ جبید کے اردو شعبہ کی جانب سے منعقد اس دو روزہ علمی کورس میں ہم شیخ محترم کا اور آپ تمام مشارکین کا ایک بار پھر سے خیر مقدم کرتے ہیں استقبال کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اس علمی کورس کا جو مقصد ہے اور خاص طور سے یہ فریقی قواعد کی معرفت حاصل کرنے کا جو ہدف ہے اللہ رب العالمین اسے اس میں ہمیں کامیاب کرے اس کے ذریعے سے شریعت کے جو مقاصد ہیں اسے سمجھنے کی توقیتہ فرمائے اور نئے دور کے جو نت نئے مسائل ہیں ان کو توڑنے اور پڑھنے کی بھی توقیقتہ فرمائے اور اس کے ذریعے سے جو تناقضات اور تضاد شریعت کے کچھ مسائل اور معاملات میں انسان کو نظر آتے ہیں ان تنافظات سے بچنے کی اللہ العالمین توفیق چونکہ وقت کم ہے اور میں سمجھتا ہوں مادہ بہت زیادہ بچا ہوا ہے اس لیے میں بلا داخیر میں شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کہ قواعد فقیہ کے دروس کا سلسلہ جاری کریں اللہ اللہب العالمین ان کے اور ہمارے علم و عامل میں اضافہ فرمایا الحمد الحمدللہ رب العالمین و والسلام على مالا خیر خلقی محمد وعلى عادی وصحب اجمعین اما بعد درس قواعد کی یہ پانچویں نشست ہے اور یہ قبض اخیر نشست ہے کوشش کروں گا کہ بہت جلد آپ کو یہ تحفہ پہنچایا جائے لہذا اس وقت ہم لوگ پانچ بڑے قواعد میں سے جو پانچواں قاعدہ ہے اس کو پڑھنے سمجھنے اور ازبر کرنے کے لیے حاضر ہیں پانچواں قاعدہ یہ ہے العدو محکمت العدو محکمت شریعت میں عرف اور عادت معتبر ہے شریعت میں رف اور عادت معتبر ہے یہ ہے اس جملے کا اجمالی معنی پھر میں تفصیل معنی بیان کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ العادہ محکمدن کا کیا معنی ہے یہ پانچواں فائدہ ہے السلام علم نجیم اور امام سیوتی رحمۃ اللہ علیہ اور میں نے ان دونوں کے کتابوں کا نام بھی ذکر کیا کہ ابن نجیم اور سیوتی کی تعریف کردہ جو کتاب ہے دونوں کا نام ایک ہے الشباہ والنظائر اس کا بھی نام ہے اور الشبہ والنظائر سیوتی کی کتاب کا نام ہے لیکن ابن نجیم اس سے متقدم ہے اور سید اس سے متاثر ہیں دونوں کہتے ہیں کہ العادہ محکمہ جو قائدہ ہے یہ فقح بے شمار مسائل میں استعمال کرتے ہیں اور خداب فخا کا خصوصاً یہ رویہ رہا ہے کہ بہت سارے مسائل کا حل وہ اس قاعدے سے نکالتے ہیں لہذا اس قاعدے کو اچھی طرح سے ازبر کرنے اور سمجھنے اور اس کو دل میں بیٹھانے سے ہمارے سامنے دورے حاضر کے بہت سارے مسائل کا حل نکل آتا ہے الدا محکمہ جو قاعدہ ہے اس میں دو کلمہ ہیں ایک یہ ہے اور ایک یہ محکمہ کیا معنی ہے اس کا الآدا کا آدھا کہتے ہیں عرف کو عرف کہتے ہیں نا عرف عرف و عادت اس کو قریب تر اس کا معنی اگر ہو بہو معنی نہیں ہے تو رسم و رواج رسم و رواج کہہ لیجئے رسم و رواج عادت اور عرف پھر عرف کس کو کہتے ہیں کوئی جماعت یا کوئی قوم یا کسی ملک کے رہنے والے یا کوئی اہل فن کسی کلمہ کو خاص معنی میں استعمال کرے جیسے اہل عرب اہل عرب جو ہے یہ جب ولد کہتے ہیں ولد تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے لڑکا لڑکا اس سے مراد کیا ہوتا ہے کیا ہوتی ہے لڑکا حالانکہ عربی میں ولد کا جو معنی ہے لغت میں لڑکا لڑکی دونوں لیکن جب یہ ولد بولتے ہیں تو کیا مراد ہوتی ہے اس سے صرف لڑکا تو گویا کہ عربی عربی بولنے والے سعودی عرب قطر بحرین اور جتنے لوگ عربی بولتے ہیں ان, کی ان کا عرف یہ ہے ان کی عادت یہ ہے کہ ولد بول کر کے لڑکا بڑھ دیتے ہیں ہے نا اچھا اسی طرح سے اسی طرح سے کیا کہتے ہیں داببا ایک لفظ ہے اربی میں داببا داببا کا کیا معنی ہے عربی میں دبا یا دبو کا معنی یہ ہے کہ زمین پر رینگنا گھسٹنا تو ہم بھی داببا ہیں ہم بھی زمین پہ چل رہے ہیں نا تو ہم بھی داخبہ ہیں لیکن جب دابا کہیں گے تو اس سے مراد انسان نہیں ہوتا ہے جانور بات ہوتا ہے ہاں داغ الارض یعنی زمین کے جانور تو یہ عربی زبان میں کہیں گے تو ہی معنی ہوگا اور اپنا مثال پیش کرتا ہے جیسے ہمارے یہاں کسی کی لڑکی کی شادی ہو تو عام طور پہ داماد کو گھڑی دیتے ہیں کتا دیتے ہیں آ? یہ عرف ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے جب شادی ہو تو شادی سے پہلے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے جب شادی رجا رہے ہیں تو ان کو خیال ہے کہ ہاں اب شادی ہونے والی میری بیٹی کی اب تو داماد کے لیے گھڑی خریدنا ہے کپڑا بھی خریدنا ہے جوتا خریدنا ہے ہاں میں بعد میں بتاؤں گا کہ یہ عرف صحیح ہے یا نہیں ہے یہ سب کیا حکم ہے لیکن میں پہلے عرف کو سمجھا رہے ہیں کہ عرف کیسے کہتے ہیں عادت کس کو کہتے ہیں رسم و رواج کس کہتے ہیں جیسے کوئی مہمان آپ کے گھر آئے اور گھر میں کھانا نہ ہو اور آپ مہمان کو لے کے چلے جائیں ہوٹل میں کھانا کھانے کا پیسہ کون پیٹ کرے گا نہیں نہیں عرف کیا ہے ہمارا ہمارے سماج عرف کیا ہے کون پیٹ کرے گا میزبان یہ کہاں کا عرف ہے یہ عادت ہم عاد سود عرب ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں ہے اس کے برعکس امریکہ میں اس کے برعکس امریکہ میں میرا ایک سانچی ہے وہ امریکہ کا رہنے والا ہے کہ اگر کوئی وہاں مہمان پہنچ گیا اور مہمان اور میزبان دونوں ہوٹل میں کھانا کھائے تو مہمان کو پیسہ پیٹانا پڑے گا تو وہ اس ملک کی عادت بے رسم و رواج ہے تو بغیر کہے بغیر کہے किसी, किसी बात को समझने को उर्फ कहते हैं जैसे मिसाल के तौर पर गाड़ी खरीदने ना गाड़ी गाड़ी खरीदेंगे तो आपको जो एक्स्ट्रा जो टायर होता है एक्स्ट्रा ट्रायर वो आप कहेंगे गाड़ी खरीदूंगा लेकिन आपको एक्स्ट्रा ट्रायर देना पड़ेगा कहने की जरूरत नहीं है गाड़ी खरीदेंगे तो इस मुल्क का उर्फ इस मुल्क की आदत यह है कि गाड़ी के साथ साथ आपको एक टायर भी फ्री में एक्स्ट्रा देंगे है ना हाँ हा? اسی طرح سے بعض मकाम کا بعض متحمت کا ایک عورف ہے کہ آپ اگر کھانا لیجیے گا تو ہم پہنچا دیں گے ہے نا ہاں جیسے ہاں روٹی بھی دیتے ہیں آپ گوشت لے جائیں گے روٹی بھی فری میں تو اس دکان کی عادت یہ ہے کہ دے آپ کو اور آپ یہی سمجھ کر کے اس کی دکان پہ گئے دیتے ہیں مشہور ہے دیتے ہیں لیکن اس دن آپ کو نہیں دیا تو آپ کہ بھائی آپ روٹی کیوں نہیں دیے آپ نے تو کہا نہیں کہا کہ بھائی تو آپ کی عادت ہے کہ نہیں یہ تو عورت ہے تو عرف کہتے ہیں کہ کوئی ہوم کوئی جماعت کوئی کسی ملک والے کسی بات پر متفق ہو جائے اس کو کہتے ہیں عرف عرف الگ الگ ہے میں بیان کروں اس کا آسام ہے اہل فن کی بھی عورت ہے جیسے اثر اگر محدثین نے کرام اظہر کہیں تو اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ نشانی اہل, اہل حدیث فن حدیث والے اگر اثر اس کو اثر کہ ہاد ازروں داری تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نشان جو ہے بہت کمزور نشان ہے. یہ نہیں یہ مراد ان کی ہاں محدثین کرام جب ایک محدث جب کہے گا کہ ہاد ازرم داری تو دوسرا محدث سب میں سمجھ جائے گا ہاں یہ, یہ, یہ نشان کرنے چاہتے ہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ روایت غلط ہے تو ان کے یہاں ایک مصطلح خاص ہے اسی طرح سے باب میں جب کہیں کہ واجب تو آپ کیا سمجھیں گے سے کمپلسری نا لیکن واجب کا معنی یہ ہے ہم یہ نہیں سمجھیں گے واجب عجب کو معنی گرنا ساکت ہونا تو ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ وہ گرنے والا ہے واجب وہ گرنے والا ہے نہ یہ نہیں سمجھیں گے وہ کہا ہے یہاں جب واجب کہتے ہیں تو اس کا ایک خاص مانا ہوتا ہے है ना इसी तरह से इसी तरह से जो शुरू शुरू में अंग्रेजी सीख रहा है वो अंग्रेजी सीख रहा है तो वो अभी वर्ड वगैरह याद किए हैं पास का कमाना क्रॉसिंग का माना बंदरगाह उन्होंने कि मगर उसने जिंदगी में पासपोर्ट का नाम भेसना है तो वो जब रहेगा पास مطلب ہے کہ لنگر کا کروش کرنا ہاں لنگر کا یہ مراد نہیں ہے دونوں ورڈ کو ملا کر کے اہل انگلش یا انگلش بولنے والے اس کا ایک الگ مانا مراد لیتے ہیں پاسپورٹ کا مانا یہ ہے جس میں چھوٹی سی کاپی ہو اس کے اوپر جو ہے اپنے ملک کا شعار ہو اس میں لکھا رہے کہ اس کو اس ملک سے اس ملک تک جانے کی اجازت ہے یہ پاسپورٹ یہ اور سا ہے ورنہ اگر اس کا لغت اگر, اگر اس کو ڈکشنریل دیکھا جائے تو پارک تو ہمارا کراسنگ کا آتا ہے اور بندرگاہ کا آتا ہے हा? تو بندرگاہ کرنا کیا مانا اس کا بندرگاہ کرنا حرام ہے کہ نہ جائز نہیں یہ مانا نہیں ہے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قوم یا کوئی اہل فن یا کوئی جماعت جیسے مثال کے طور پر ارب کے لوگ ارب کے لوگ کسی کو اگر صدیق کہتا ہے سدیق کا کیا दोस्त लेकिन میں دوست, دوست. دوست لیکن جب یہ کہتے ہیں سدیق تو اس کے کیا مانا ہوتا ہے اس کا مانا دوست کا نہیں ہوتا ہر کس کا ہوتا ہے اس کا مانا یہاں سدیق کا مانا کیا ہے تھوڑا سا حکارت کی نگاہ سے یہ سدیق کا مانا لیکن یہ اگر آپ کسی, آپ کسی بڑے محتس کو یا یہاں کے عالم کو سدیق کہ یہ احترام کا مانا دیکھا آپ آپ کی وہیں شام ہو جائے گی سمجھ رہے ہیں اسی طرح سے اسی طرح سے بہت سارے غرف ہیں میں کہتے ہیں گراؤں گا بہت سارے غرف ہیں لیکن میرے کہنے کا مطلب کہ ارف کو آپ سمجھ گئے نا عرف کہتے ہیں کسی قوم یا کسی ملک والے یا کسی اہل فن والے کسی مسترد پر یا کسی کا کوئی خاص مانا ایجاد کر لے جس طرح سے ہمارے ہندوستان میں بہت سارے غرف ہیں جیسے میں آپ کو کہا آپ کو چلنا ہے ہمارے جو علاقہ ہے بہار اور بنگال کا علاقہ ہے یو پی کا علاقہ ہے اس میں اگر آپ ایسے کریں گے تو آپ جا رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں اچھا حیدرآباد اور دوسرے علاقے میں تو یعنی ہاں، ہاں؟ ہمارے یہاں اگر آپ ایسے کریں گے نا اس کا مطلب کیا ہے ممتاز. نہیں کمانے میں نو کے معنی میں دیکھیے پہلی پولی گرو اور جیسے آپ جا رہے ہیں کیا مانا اس کا مطلب ہم آپ کو ہم آپ احترام کر رہے ہیں آپ جائیے خوش رہیے اسی طرح سے جب میں یہاں شروع میں سعودیہ آیا تو ہمارے یہاں بہت سارے قولی و فیل و فیل و بہت فرق ہے تو ہماری یہاں اگر آپ یہ انگوٹھا کسی کو دکھا دیئے <laughs> تو کیا مانا ہے اس کا ہاں انگوٹھا دکھا دیے تو گویا کہ آپ اس کو سمندر کے نیچے ڈال دیے ہاں چڑھا رہے ہیں لیکن یہاں سو دیبے ماشاء ماشاءاللہ مضبوط ہاں ہے نا یہ کیا فعلی عرف تو عرف کی دو قسم ہے اول ارف اور ایک فعلی عرف عرف کی ایک اور قسم ہے عرف عام عرف خاص عرف عام یہ ہے کہ جس کو سب کوئی جانتا ہے عرف خاص یہ ہے جو کسی کوئی خاص جماعت کی جانتی ہے جیسے فن حدیث والے محدثین فقہ اصولین اس طرح سے جیسے کمپنی میں کام کرنے والوں کی کوئی الگ زبان ہے جو وہ کہیں گے تو فوراً سمجھ جائیں گے جو ہم نہیں سمجھیں گے تو ایک عرف عام عرف خاص حکم کے اعتبار سے عرف کی دو قسم ہے عرف مقبول عرف مردود ایک عرف وہ ہے جو مقبول ہے ایکسپٹڈ ہے اور ایک عرف وہ ہے جو ریجیکٹڈ ہے قابل قبول نہیں ہے حالانکہ وہ عرف ہے لیکن شریت اس اسلام میں وہ مردود ہے تو ہم بیان کریں گے ابھی کہ عرف مقبول کون ہے اور عرف جو غیر مقبول کون ہے عرف میں نے کہا کہ شریعت میں عرف معتبر ہے اور مقبول ہے لیکن اس کے لیے چند شرطیں ہیں ہر عرف نہیں پہلی شرط یہ ہے عرف مترد ہو یا غالب ہو مشترک اور نادر کے طویل سے نہ ہو عرف کیا ہو عام ہو مترف یعنی ہر کوئی جانتا ہے یہ جو عرف ہیں جیسے مان لیجئے اگر ہندوستان سے اگر کب ایسے گا تو آپ کی خیریت نہیں ہے تو لہذا ایک یہ ای عرف خاص ہے عرف عام ہونا چاہیے جو سب کوئی جانتا ہو آپ جس سے مخاطب ہیں جس سے آپ مخاطب ہیں جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ اس آپ کو عرف کو بھی جانتا ہو یہ شرط ہے دوسری شرط یہ ہے معاملہ میں عرف کے خلاف سراہد شامل نہ ہو جیسے میں نے ایک مثال پیش کی یہاں جہاں اگر آپ آ, موبائل خریدنے جائیں گے تو یہاں عادت ہے عرف ہے کہ موبائل کے ساتھ ساتھ کو چارجر جو ہوتا ہے وہ آپ کو دیتے ہیں نا? چارجر دیتا ہے ہی نہیں دیتے تو اگر کوئی دکان والے یہ کہہ دے شروع میں کہ بھائی ہمارے ملک کا حرف یہ ہے کہ موبائل خریدیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ چارجر بھی ہی دیتے ہیں لیکن میں نہیں دوں گا میں نہیں دوں گا صرف موبائل ہی آپ کو بیچوں گا انہوں نے سراہت کر دی اگر سراہت نہیں ہونی چاہیے اگر سراہت ہو جائے تو خاص جس بار اتفاق ہو جائے اسی کا حکم بنے گا لیکن اگر سراحت نہیں کیا خاموش ہو بھی خاموش وہ بھی خاموش تو اس کو چارگر دینا پڑے گا اس لیے کیوں دینا پڑے گا اس لیے کیوں عرف ہے اور شریعت کے اندر عرف مقبول ہے معتبر ہے اگر اس نے مقدمہ دائر کر دیا محکمہ میں اور کہا کہ میں جو ہے موبائل خریدنے گیا اس نے مجھ کو جو ہے چارجر نہیں دیا اور ہمیں ہم بھی خاموش رہا وہ بھی خاموش رہے لیکن دیتے وقت نہیں دیا تو قاضی صاحب فیصلہ یہ کرے گا کہ ہمارے ملک کا چونکہ یہی ہے کہ موبائل خریدنے جائیے گا تو اس کے ساتھ چارجر بھی دینا ضروری ہے یا دیتے ہیں تو آپ براہ کرم چارجر اس کو دے دیجیے تو کیا ہونا چاہیے اس کے خلاف سراحت نہیں ہونی چاہیے معاملہ کے وقت اور کے وقت اور گھڑی تک وہ عرف موجود اور رائے جو عمل ہو یعنی جس جس وقت آپ یہ معاملہ پیش کر رہے ہیں معاملہ کر رہے ہیں دوسرے سے اس وقت تک یہ عرف موجود ہو. یعنی ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ کبھی کہ وہ عرف رہتا ہے پھر زمانہ آتا ہے تو وہ عرف ختم ہو جاتا ہے تو وہ عرف کا باقی رہنا ضروری ہے چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ عرف نس شریح کے خلاف نہ ہو یہ مہم ہے عرف جو ہے شریعت کے نس کے خلاف نہ ہو میں نے ابھی پہلے ایک مثال پیش کی کہ جیسے ہمارے یہاں عرف ہے کہ لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو لڑکی والے لڑکی کے باپ داماد کو موٹر سائیکل دیتے ہیں داماد کو آ, فریج دیتے ہیں داماد کو گھر دیتے ہیں ہاں یہ عرف ہے لیکن یہ عرف کیا ہے شریعت کے خلاف شریعت کے خلاف ہے لہذا شریعت کے خلاف جو عرف ہے اگر اگر کسی داماد نے ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیا اور کہہ دیا کہ دیکھیے میں نے فلاں کے لڑکے سے شادی کی ہے اور ہمارے ملک کا رسم و رواج ہے اور ہمارے ملک کا عرف یہ ہے کہ داماد کو یہ دیتے یہ ہیں, ہیں اس نے مجھ کو نہیں دیا اور اگر وہ قاضی مسلمان ہے ہندو نہیں مسلمان ہے تو وہ کیا فیصلہ کرے گا کہ تمہارے لیے جائز میں کیوں اس لیے کہ جو عرف ہے یہ عرف شریعت کے خلاف ہے لہذا شریعت کے خلاف جو عرف ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ عرف عام ہو خاص نہ ہو اچھا پرانے مجید میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کیا عرف کا معتبر ہونا اس کی کوئی دلیل ہے یا نہیں جی ہاں قرآن مجید کی بہت سارے آیتیں ایسے ہیں جس میں اللہ رب العالمین عرف کی طرف ہم کو یہ حال کیا ہے اور اسی طرح سے اللہ کے طرف ہمیں یہ حالا کیا ہے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اللہ نے کہا فراسہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی قسم کھا قسم کھا لے اور قسم کھانے کے بعد وہ قسم توڑ دے ہانس ہو جائے اس کا کفارہ کیا ہے تین کفارہ ہے کیا کفارہ ہے تین کفارہ ہے پہلا یہ ہے یہ تو مساکین دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا دس مسکینوں کو کپڑا دینا یا ایک غلام آزاد کرنا اللہ نے کیا کہا کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلاؤ تم اپنے گھر والوں کو جو کھانا کھلاتے ہو اس کھانے کا جو درمیانہ کھانا ہے اس کو تم کھلاؤ اب درمیانہ کھانا کون سا ہے درمیانہ کھانا کون سا آپ کے گھر اگر کوئی مہمان جائے تو ہمارے یہاں عرف یہ ہے کہ مہمان جائے تو کچھ نہ کچھ مچھلی ہو یا گوشت ہو کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے ہے نا اگر آپ مہمان ہمارے یہاں بتا رہے ہو آپ یہاں تو نہیں بتایا اگر ہمارے یہاں آپ مہمان کو سبزی کھلا کر واپس کر دیے تو گویا کہ آپ نے اس کی مہمان نوازی نہیں کی مہمان نوازی نہیں کی تو اللہ تعالی نے یہاں کیا کہا کہ تم جو کھانا کھاتے ہو اس کا درمیانہ حصہ ہے سعودی عرب میں سعودی عرب میں یہاں سب لوگوں کا کھانے کا اسٹینڈرڈ ایک ہی ہے ہمارے ہندوستان میں فرق ہے جو غریب ہے تو وہ نمک سے چاول کھاتے ہیں جو مالدار ہے وہ گوشت سے کھاتے ہیں لیکن یہاں سب کوئی یہ اے سی میں رہے گا چاہے وہ فقیر ہو یا غریب ہو سب کا لیول ایک ہی ہے ہاں لیکن الگ بات یہ ہے کہ انتظامات الگ الگ ہوتے ہیں کہ غریب منتی کھاتا ہے لیکن جھوپڑے میں کھاتا ہے اور مالدار بھی منتی کھاتا ہے لیکن اس کی انتظامات ادھر سے, سے اور ادھر سے اور کمرے اور گھر کی جو ہے بناوٹ الگ الگ ہوتی ہے لیکن کھانا لے لیول لکھی ہے تو اللہ نے کہا کہ تم جو کھانا کھاتے ہو اس کا درمیانہ آپ درمیانہ کیسے رکھیں گے تو دیکھنا اللہ تو نہیں کہا کہ دس ریال کا بیس ریال کا تیس ریال کا چالیس ریال کا, کا, کا, کا مقرر نہیں کیا ہے تم جو کھانا کھاتے ہو آپ دیکھنا پڑے گا کہ میں جو کھانا کھاتا ہوں تو میں کبھی گوشت سے کھاتا ہوں کبھی سبزی سے کھاتا ہوں کبھی گوشت سے کبھی سبزی سے तो अगर मुझको दस मिस्कीन का खाना खिलाना है तो आ, उसका दरमियान जो हिस्सा निकलेगा तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा मेरे एक खाने का मेरे रोजाना खाने का एक तकरीबन मैं सुबह या दोपहर को तकरीबन पच्चीस डाल खाना खाता हूं पच्चीस डाल का खाना खाता हूं तो उसका औसत दर्जा क्या निकलेगा तकरीबन अठारह रिया अठारह रिया तो अथ... آپ کھانا کھاتے ہیں مندی سے میں کھاتا ہوں سبزی سے تو میں اگر سبزی سے کھاؤں گا تو میرا اوسط نکالوں گا آپ مندی سے آپ کا اوسط نکالیے گا تو یہ اللہ نے نکالو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ بیس ریال تیسری آل یا بیس روپیہ تیس روپیہ ایک ڈالا دو ڈالا ایسا نہیں کہا یہ ہرا کر دیا تو یہ عرف متبر ہے تبھی ہرا کیا اچھا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا عورتوں کے بارے میں وہ آ شروع اور عورتوں کے ساتھ معروف اور احسان کا برتاؤ کرو معروف کہیں یہاں معروف عرف سے معخوض ہے معروف عرف سے معخوض ہے معروف کسے کہتے ہیں اب دیکھ لیجیے اگر وزیر اعظم کی بیوی بی ہے تو وہ ہمارے بیوی بی کی طرح نہیں رہ سکتی وہ ہے نا جیسے کوئی غریب انسان ہے اور غریب انسان اپنی بی بیوی کو سال میں دو نیا کپڑا لا دیتا ہے تو بہت خوشی آتی ہے ماشاء اس سے پوچھے کہ آپ کا شوہر کیسا بہت کیا کہیں گے میرے جیسے شوہر کسی کو نصیب ہو جائے تو اللہ اللہ اس کی جو ہے جنت بن جائے دنیا اچھا اس کے بر خلاف آپ جو ہے کسی وزیر اعظم کی بیوی بی کو بی بی لیجیے وزیر اعظم مہینے میں ایک مہینے میں تین تین جوڑ دیتے ہیں پھر مجھے پوچھیے کہ کیسا ہے اتنا گھٹیا ہے بقیر ہے کہ صرف مجھ کو مہینے میں تین ہی جوڑے لا کے دیتے ہیں مہینے میں صرف جو تین جوڑے لگ دیتے ہیں نا؟ تو اتنا ان کو دے رہے ہیں وزیر اعظم صاحب پھر بھی وہ جو کیا کہتے ہیں مجھ سے اچھا سلو میں کروڑوں پیسہ کم آپ کو ہر ہر مہینے میں یہ جو تین جوڑے لگے دیتے ہیں اور اس کو برعکس گریب کی بیوی بح... آ... سال میں دو مرتبہ کپڑے لا کے خوش ہے نا تو اللہ تعالی نے کیا کہا کہ اپنی بیوی بی کے ساتھ حسن و سلوک کرو تو میں غریب ہوں تو میرے مطابق میں حسن سلوک کروں گا وہ امیر ہے تو اس کے مطابق وہ حسن سلوک کرے گا ایسا نہیں کہہ سکتا ہے میری بیوی بی کے دیکھو وزیر اعظم کی جو ہے وہ اپنی بیوی بی کو جو ہے ہفتے میں دو جو جوڑے لگ رہا ہے ہاتھ ملا کے دیجیے نہیں میرے مطابق جو میری بیوی بی جس کو معروف سمجھے وہی معروف ہے اس کی بی بی جو اس کو معروف سمجھے وہی معروف ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے عرف کے اعتبار سے یہ کہا کہ تمہارا جو عرف ہے اس پر تم کام چلاؤ <سؤال> البتہ اسراف کی جو بات ہے اگر یقیناً اگر حد سے تجاوز ہے تو اسراف ہے یقیناً اچھا <سؤال> معیار سے بنائیں گے دیکھیے اسراف کا کیا معیار ہے اسراف ہم یہاں آرگی ہے علماء کرام نے خصوصاً ابن وسیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں بہت ہی اچھی گفتگو کی ہے کہ اسراف کس کو کہیں گے بخل اور اسراف جیسے جیسے اگر وزیراعظم اعظم کہیں آپ کو بھائی آپ کو ایک تحفہ دنگا پائیے پھر آپ نے ایک قلم تھما دیا تو یہ ہمارا غرف کہے گا کہ یہ بہت ہی بخیل آدمی ہے ہے نا اچھا اور اگر کسی غریب کے یہاں گئے اور اس نے آپ کے قلم تھمایا پھر آپ کہے اتنا بقیر انسان ہے اور کسی لوگوں کے سامنے کہیں گے تو آپ کا ملامت کرے گا کہ بھائی ان کی توقعات ہی وہی ہے ان کی توقعات ہی وہی ہے تو لہذا انسان اپنے اپنے وقات اپنے اپنے اس بھر اپنی جان اپنی مال اپنے پیش و کار اپنے دوست احباب پر بخالت نہ کرے یہ ہے اور اگر اس سے یعنی حاجت اور ضرورت کے اوپر اگر خرچ کر رہا ہے تو اسراف ہے کم خرچ کر رہا ہے تو بخالت ہے اگر بادشاہ یہ سوچتا ہے کہ جو میں کھانا تیار کیا ہوں اگر اس آئٹم کا کھانا تیار نہیں کروں گا تو لوگ میری ملامت کریں گے تو ان کے لیے اس آئٹم کا کھانا تیار کرنا اس کے لیے واجب اس لیے کو لیکن اگر وہ اس سے اور آلے کوالٹی کا کھانا تیار کرتا ہے اور اتنی مقدار کا کھانا تیار کرتا ہے جو لوگوں کے کھانے سے زائد ہے تو یہ شراف اس میں کوشک نہیں ہے یہ شراف حسن کو شک نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے نثال پیشے کپڑے والی تو اگر حقیقت میں اس کے پیسہ ہے تو وہ لے سکتی ہیں لیکن ایک اس کپڑوں کو گرا نہ دیے اگر کپڑے کو گرا دیتی ہیں وہ تو یہ ہے لیکن اگر اسی کپڑے کو کسی طریقے دیتے ہیں آپ استعمال کیجئے تو یہ شراف نہیں ہے نہیں ہے اس وقت ہم لوگ دور حاضر میں جی رہے ہیں سعودی عرب میں آپ بالخصوص ولیمہ کے ولیمہ کے بہت کھانا ضائع ہوتا ہے مہمان ہیں چار کھنڈلاتے ہیں دس کا یہ جائز نہیں ہے مقدار میں جائز نہیں ہے آپ ان کے آئٹم اوساف میں زیادہ کر سکتے ہیں لیکن مقدار میں زیادہ کرنا یہ درست نہیں ہے یہ سراف ہے اور ہم لوگ اس سے بچنا چاہیے دیکھیے یہ عرف کا مسئلہ ہے ہمارے مغربی بنگال میں اگر کوئی مہمان گیا جتنے آئٹم آپ بنائیں گے مہمان اتنا ہی خوش ہوگا گویا کہ آپ نے مہمان کی کافی خاطر توازو کی اگر آپ نے صرف کھسی کا گوشت ہی صحیح اگر آپ نے کھسی کا گوشت بکرے کا گوشت لا دیا اور چاول چاول دال دے دیے تو گویا کہ آپ نے مہمان کی توہین کر دی یہ عورت ہے تو یہ عورف کے مطابق ہے کو مطابق ہے لیکن کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو سب کچھ حاضر ہو بس آس آپ گوشت, گوشت بھی ہو تھوڑی سی تھوڑا سا گوشت بھی ہو مچھلی بھی ہو اور یہ ہو یہ اور اس کو مطابق ہے یہ اسی طرح سے ہند بنت تو نے ابو سفیان کی بیوی نے اللہ کے رسول سے شکایت کی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول مرض شوہر ہے ابو سفیان بہت بخیر انسان شہری بخیر انسان ہے مجھ کو نا نقا میرے بچوں کی جو ضروریات کی چیزیں وہ مجھ کو نہیں دیتے ہیں لیکن میں ان کے مار سے اس قدر میں جو ہے لے لیتی ہوں کہ میرے بچے اور میری کفایت شیاری ہو جائے تو اللہ کے اس نے کیا کہا خودی ماں کے بل ما ارو تم اس کے مار سے اتنا ہی لے سکتی ہو جتنا تمہارے اور تمہارے بال بچوں کے لیے کافی ہو جائے کے مطابق معروف ہمارے یہاں عرف کے مطابق یعنی ایسا نہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ دو دوپہر کا کھانا دس ریال میں ہو جائے گا اور تم بیل لے رہی ہو نہیں یہ عرف کے خلاف ہے اللہ کے رسول نے ہند بنت رتبہ کو عرف کے طرف یہ حالا کیا لہٰذا شریعت کے اندر عرف معتبر ہے اسی طریقے سے جو مسئلے ہوتے ہیں کہ نماز کب جائے اورن سا کون سا یعنی ہاں ہاں ہاں دیکھیے یہ مسئلہ پر بھی ہے اور شریعت پر بھی شریعت پر یہ ہے کہ اگر آپ کو اذان سنائی دے تو اس وقت لوڈ اسپیکر کے استعمال کرنے لگے ہیں لوگ تو آپ کو یہ اندازہ کرنا ہوگا کہ ایک انسان اگر اس مسجد کے منارے پہ کھڑے ہو کر ازان پکارے تو کہاں تک آواز جا سکتی ہے کہاں تک آواز اس لیے کہ شریعت کے اندر نس موجود ہے ہمارے ساتھ عجیب آواز سنتے ہو ازان کی آواز سنتے ہو کہاں سنتا ہوں تاکہ آپ کو مقبان آنا پڑے گا تو یہاں نس موجود ہے نس موجود ہے لہذا نس کو مقدم کریں گے ہاں اگر نص موجود نہیں ہوتا تو ہم کہتے کہ عرف کا اعتبار کیا جائے گا یہاں نص موجود ہے اور جہاں نص موجود ہو وہاں عرف کا کام نہیں چلتا ہے لیکن اگر ایسی جگہ ہم جی رہے ہیں جہاں مسجد بہت بہت قریب قریب ہے تو اس میں ہم کیا کریں گے وہاں ہم عرف کا اعتبار کریں گے کہ ہم کو کس مسجد میں جانا چاہیے کس میں جانا چاہیے ہم سے جو ہے آ, کس مسجد میں اذان ہوئی کہ, آ, کس مسجد میں ہوئی کہ اب نماز تو وقت ہو گیا بہت سارے مسجد ایسے ہیں جو ازان جو وقت کے تاخیر سے ازان پڑھتے ہیں تو ہماری شریعت کے اندر جس مسئلے میں نص موجود ہوں اس مسئلے میں عرف کا اعتبار نہیں ہوگا اور جس مسئلے میں عرف آ, نص موجود نہ ہو اس میں عرف کا اعتبار ہوگا لہذا اس مسئلے میں بالخصوص جو آ, جماعت والی ہے تو یہ نص موجود ہے لہذا آپ کو نس کے تطبیق میں عرف کا کام لائیں گے کیسے جیسے ہمارے عرف میں ابھی ہے کہ ایک معذم کی آغاز تقریبا ڈھائی سو میٹر ڈھائی سو میٹر تک پہنچتی ہے دو میٹر تک پہنچتی ہے اس لیے کہ, کہ اس وقت کے انسان اور اس وقت کے انسان میں فرق ہے تو ہماری اس انسان کی جو طاقت ہے یا قوت ہے یا, یا آواز ہے تو ہمارے عرف کے مطابق ہمارے عادت کے مطابق یہ دو سو میٹر تک جاتی ہے لیکن صحابہ کرام کے زمانے میں جو بلال حبشی کے جان ہوتی تھی تو ان کی آواز اور اُسی ہوتی تھی جو تقریباً پانچ سو میٹر مان لیجئے تو تطبیق و عرف کا استعمال ہوگا لیکن نس کا استعمال کیا جائے اس میں نس کا استعمال ہوگا لیکن تطبیق و عرف کا استعمال ہوگا فرق سمجھ میں آگے آپ کو جی جی جی یہ تو کس قزیے میں کس قزیے میں آپ اس کا کوئی معاملہ بتائیں گے تب نا اس کو ہاں ہاں دیکھیے میں نے حال ہی میں شادی عباس کی بیوی کا ایک میں نے واقعہ پڑھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنے شوہروں کا نام لینے سے گھبراتے تھے لیکن اس کے برعکس بھی حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ کی روایت ہیں وہ کہتے ہیں, کہتی ہیں اللہ رسول آپ کب خوش ہوتے ہیں اور کب خوش نہیں ہوتے ہیں مجھ کو پتا ہے جب آپ اللہ کے رسول فرمتا عائشہ سے اے عائشہ تم کب ناراض رہتی ہو اور کب خوش ہوتی ہو مجھے پتا ہے کہا کب جب تم یا رسول اللہ کہتی ہو تب سے تھوڑا سی ناراض رہتی ہو اور جب مجھے نام اگر پکارتی ہو تب خوش رہتی ہو تو اگر اس میں کوئی مسئلہ م... عرف کا تعلق معاملہ سے ہے عرف کا تعلق معاملے سے ہے یہ عرف کا کام معاملہ تک ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ عرف جو ہے صحیح ہے یا غلط ہے اب اس کا کوئی مسئلہ پیش آئے گا تبھی تو ہم بتائیں گے اس لیے کہ عرف کا تعلق معاملہ سے ہے جیسے مثال کے طور پر یہ ایک عرف ہے کہ یہاں کی عورتیں اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی ہیں اور کہیں ایسا موقع آ گیا تو اس کو نام لینے کا نام لینے کی ضرورت پڑ گئی تو پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو شبہ کا نام کیا ہے تو وہ ٹال بہانا کر رہی ہے ٹال بہانا کر رہی ہے ادھر ادھر کھچ کھچ کر رہی ہے تو اس وقت, اس وقت اس آدمی جو نام پوچھ رہا ہے نام پوچھ رہا ہے تو وہ اس عورت کو لان تان نہیں کر سکتی ہے تو نہیں کر سکتی ہے اس لیے کہ اس شہر اور اس علاقے کا عورت یہ ہے کہ یہاں کی عورتیں اپنے شوہر کا نام نہیں دیتی ہیں نہیں دیتی ہیں اس کے برعکس کسی شہر میں اگر عورت کا اپنے شوہر کا نام لینا مشہور معروف ہے تو وہ کسی عورت سے پوچھا کوئی شوہر کا نام تو فلاح تو ارے یار تم بہت جلدی بول دیتی ہو اس کو سدرش نہیں کر سکتی ہے نہیں کر سکتا یہ کیوں اس لیے کہ وہاں کا عورت ہے ہاں اگر نس کے خراب ہے تو آپ اس کو لام دان کر سکتے ہیں سدنش کر سکتے ہیں آپ اس کی مثال لائیے اللہ تعالی نے عورتوں پر ایک ایسی چیز مسلط کی ہے جو مردوں پر مسلط نہیں کی ہے حیض اور نفاس اچھا یہ بتائیے کہ ایک عورت کا حیض پہلے مہینے میں سات دن آیا दूसरे महीने में सात दिन आया तीसरे महीने में सात दिन आया एक औरत की एक लिमिट रहती है हर औरत अलग अलग होती है किसी के तीन दिन किसी के पांच दिन किसी के सात दिन किसी का नौ दिन है न एक महीने में अचानक क्या हुआ कि वो खून बंद ही नहीं हो रहा है बीस दिन तक खून जारी है तो आप क्या करेंगे वो क्या करेगी वो बीस नमाज नहीं पड़ेगी हां क्या करेगी वो اس کی جو عادت ہے عرف ہے کہ میں ہر مہینے میں پانچ دن ناپاک رہتی ہوں تو اس مہینے بھی پہلا پانچ دن ناپاک رہے گی اور پھر اس دن کے بعد نماز شروع کرے گی ٹھیک ہے یہ عرف ہے اللہ کے رسول نے اس کی تائید کی ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اپنے ماضی کے ایام کو دیکھو جتنے دن تم حایظہ رہتی تھی اس دن حایدہ رہو پھر اس کو بعد نماز پڑھو دیکھیے نماز میں حرکت کرنا نماز میں حرکت کرنا یہ مبتلا کی سرد میں سے ہے نا نماز میں آپ زیادہ حرکت کیجئے گا تو یہ نماز باطل ہے حرکت اگر کم ہے تو یہ نماز میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول نے ہم کو کوئی پرفیکٹلی ایسا کوئی قاعدہ نہیں دیا کہ اگر وہ تین مرتبہ اگر چہرے پہ ہاتھ لے جائے تو یہ عمل کثیر ہے اور اگر دو مرتبہ لے جائے تو یہ عمل قلیل ہے ایسا کوئی تج... ہم کو کوئی تج... ڈاکومنٹ نہیں دیا تو اس کا تعلق عرف سے ہے عرف سے عرف کیا ہے جیسے آپ مسجد کے اندر کوئی شخص نماز پڑھ رہے ہیں آپ مسجد سے با... مسجد کے باہر صاحب آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے کو ویسے حرکت کر رہے ہیں تو مسجد میں داخل ہونے والا شخص اگر یہ سمجھ لے اس کو دیکھ کر کے ہی سمجھ جائے کہ نماز نہیں پڑھ رہا یہ, یہ شاید نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے حرکت کو زیادہ شمار کیا جائے گا اور اگر مسجد میں داخل ہونے والا کسی حرکت کرنے والے کو دیکھے اور یہ بھی سمجھے کہ نماز میں ہے وہ, وہ نماز میں ہے تو یہ عرف کے اعتبار سے ہے عرف کے اعتبار سے ہے جس کو عرف میں جس کو حرکت کثیر زیادہ حرکت کا کہی جائے وہ باتر سلاد میں سے ہے اور جس کو کم حرکت کا کہی جائے وہ باتر سلاد میں سے نہیں ہے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہے نماز کے اندر تفرقع تفرق انگلیوں کو پٹانا یا انگلیوں کو جو ہے پٹخانا یہ میں سے ہے اللہ کا منع فرمایا ہے منع فرمایا ہے لہذا چاہے ہم کریں یا اور کوئی کرے یا سودے کرے یا غیر سودے کرے ہم کہیں گے یہ خلاف ہے سنت عمل ہے یہ اس کو چھوڑ دیجیے ہاں سکتے ہیں سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے حید آئی आप आगे जाकर के दरवाजा खोले सिर्फ अंदर आ गई जो है जो वो तो आप जो शख्स तो से कैसे छोड़े गए आप जो पीछे हैं ने, ने ने, ये ہاں وہ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن زیادہ نہیں ایک مرتبہ کریں دو مرتبہ کریں اگر وہ آئے تو آئے نہ تو نہ ٹھیک ہے اچھا اسی طرح سے میں نے کہا کہ بعض جگہ کا ایک وقت ہے کہ کوئی شخص اگر کسی دکان پہ کوئی بھاری سامان خریدے موٹر خریدے یا فریج خریدے یا کیا کہتے ہیں اس کو جیسے کھرسانہ ہے نا سمجھتے ہیں نا چھت کی جو سیمنٹ وغیرہ اور بالی وغیرہ جو جب جب جب جب پر سودی میں تو پہنچاتے کون ہیں کمپنی والے پہنچاتے ہیں نا کمپنی والے कंपनी گاڑی سے لائیں گے اور وہ یہاں ڈال بھی دیں گے نا؟ تو آپ نے کمپنی कंपनी سے کہا کہ مجھ کو میرے چھت جو है سو میٹر لمبا ہے اور میٹر چوڑا ہے اس کے لیے جتنا پرسانا چاہیے جتنا جو ہے مسالہ چاہیے میں خرید دیتا ہوں اور نہیں آپ کے پہنچاؤں گا مقدم ادا کریں کہاں محکمہ میں محکمہ کے قاضی فیصلہ کریں گے کہ یہ کہاں کی بات ہے سعودی کی بات ہے کہ انڈیا کی بات ہے سعودی کی بات ہے میں سعودی میں کہا تھا اچھا سعودی میں غرف ہے کہ جو شخص خریدے گا کمپنی والوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ہی گاڑی میں اس کو وہاں تک پہنچا دے آپ نے پہنچایا کیوں نہیں کہا کہ اس نے تو کہا نہیں یہ تو شرک ہی نہیں تاکہ شرط چھوڑیے یہ ہمارے ملک کا عرف ہے عرف کے مطابق فیصلہ ہوگا لہذا لہٰذا عرف معتبر ہے بعض علاقے میں جیسے ہمارے علاقے میں ہے اگر آپ کسی کو مزدور لیتے ہیں مزدور تو اس کو کھانا بھی دینا پڑے گا کھانا بھی جیسے میرے کھیت میں کام کرنے والا ہے بھائی میرے کھیت میں کام کیجیے تو دوپہر کا کھانا صبح کا ناشتہ اس کا آپ کو دینا پڑے گا لیکن اس ملک میں اس کو عرف نہیں ہے اگر آپ کسی کو کام میں لے رہے ہیں تو اس ملک میں کوئی رہنے والا نہیں کہہ سکتا میں تو کہیں گے کہ اس ملک میں وہ عورف نہیں ہے اگر مقدمہ دائر کر دیا تو کاضی اسی ملک کے عرف کے مطابق فیصلہ کرے گا اور ہماری انڈیا میں اگر آپ نے کسی کو کھیت مزدور لیا کھانا نہیں دیا دوپہر میں تو پھر الحال جھگڑا ہو گیا آپس میں کہ بھائی کھانا نہیں تھی, پہنچا کہ نہیں تھی کیوں نہیں تھی یہاں ہمارا ہوٹل ہے آپ کو دینا پڑے گا اچھا دو آدمی ہیں آپ کسی دکان پہ گئے جیسے تو دکان والے وہ آپ کے انڈیا انڈین ہیں بھائی کتنے روپئے میں بیچو گے یہ آ کے دس روپیہ آپ کو انڈیا یہاں دکان کیے ہوئے ہیں آپ ان کی دکان پہ گئے کہ بیچنا ہے آپ کو دس روپئے میں آپ کیا نکال کے دیں گے اس کو ہاں بھائی بات تو روپے کی ہوئی نا بات تو روپئے کی ہوئی ہے آپ ریال کیوں دیں گے انہوں نے بھی ریال نہیں کہا آپ پھر بھی ریال نہیں کہا تو ریال کیوں دیں گے آپ اس لیے کہ اس ملک کا है ہے کہ جو بھی سامان خریدنا ہے آپ کو ریال ہی دینا پڑے گا ہاں اگر آپ ریال کے بجائے کچھ دوسری आपको دیں گے تو آپ کو بتانا پڑے گا بھائی یہ سامان خرید رہے ہیں آپ سے میرے پاس ریال نہیں ہے ڈالر ہے کتنے ڈالر میں دو گے اور اگر آپ کو آپ نے سراہد نہیں کی تو آپ ڈالر بولے ریال بولیں, کچھ بولیں, آپ کو ریال ہی دینا پڑے گا ہاں اگر کسی نے قاضی سے جو ہے مقدمہ دائر کر دیا کہہ دیا کہ انہوں نے مجھ سے دس میں یہ خریدا اور مجھے پانچ روپے دے رہا ہے دس روپیہ دے رہا ہے تو کاضی کہ کا دس روپے نہیں یہ دس ریال دو اس لیے کہ ہمارا ارف ہے ریال دے یہاں جو بھی بات کرتا ہے تو کا وہ فوراً جاتا ہے یہاں روپیا نہیں چلتا ہے ریال نہیں چلتا ہے اب تک ہم جو ہے پانچ بڑے بڑے قاعدے ختم کر دیے اب ہم کو جو ہے وہ قاعدے ہیں جو ان پانچ سے ہٹ کر ہے لیکن یہ بھی ان سے کم نہیں ہیں یہ بھی ان سے کم نہیں ہیں مطلب ان کے حدود اور وسعت ان سے چھوٹی ہے ان میں سے پہلا قاعدہ یہ ہے یہ من الکلام اولا من احمالی یہ مل الکلام اولا ہی کلام کو صحیح معنی پر محمول کرنا ے محمل قرار دینے سے بہتر ہے دیکھیے جو بھی انسان کچھ بات کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی ضرور معنی ہوتا ہے ہے نا کچھ ضرور معنی ہوتا ہے اللہ کہ وہ ایسا جملہ استعمال کرے جس کا کوئی معنی ہی نہ ہو لیکن ہر انسان جو بات کرتا ہے اس کا کوئی ضرور معنی ہوتا ہے جب کسی اقل مند انسان کی بات شریعت کی بات تو بدرجہ اولا ہے جب کسی انسان عقل مند جب کسی عقل مند انسان کی بات صحیح مانا اور غیر صحیح مانا دونوں جانب کا احتمال رکھتی ہو یعنی کسی انسان نے کوئی ایسا جملہ استعمال کیا جس کا اے مانا بھی ہو سکتا ہے اور یہ مانا بھی ہو سکتا ہے ایک مانا صحیح مانا ہے اور ایک مانا باطل مانا ہے ہاں تو ایسی صورت میں اس کی بات کو صحیح معنی پر محمول کر کے اس پر حکم جاری کرنا یہ مقدم ہے اس بات سے روسے غیر صحیح معنی پر محمول کر کے اس کو محمل اور لگو قرار دی جائے اور اس پر کوئی حکم بھی مرتب نہ ہو اس کی مثال ہم دیں گے تم کو سمجھ میں آئے گی کہ اس قاعدے کا کیا مانا ہے ایک مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میرے ذمے فلاں آدمی اور اس دیوار کا ایک ہزار ریال قرضہ ہے میرے ذمے فلاں آدمی اور اس دیوار اسے گھٹ کر اشارہ کر رہا ہے میرے ذمے فلاں آدمی اور اس دیوار کے لیے ایک ہزار ریال قرضہ ہے تو بھائی دیوار کا دیوار سے تو کوئی قرض نہیں لیتا ہے دیوار سے کوئی قرض لیتا ہے نہیں لیتا ہے نا دیوار تو قرض نہ دے سکتی نہ لے سکتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس, اس آدمی کے لیے اور اس دیوار کے لیے مجھ پر ایک ہزار ریال قرضہ ہے یعنی میں نے اس آدمی سے اور اس دیوار سے ایک ہزار ریال قرضہ لیا تو اس کا کیا معنی ہے بتائیا اس کا کیا معنی ہے جب یہ شخص جب یہ گھر والا قاضی کے پاس مقدمہ دائر کرے گا تو کہے گا کہ دو ہزار ریال اب میں حقدار ہوں اس لیے کہ انہوں نے اقرار کیا میرے لیے اور میرے گھر کے لیے تو گھر کا ایک ہزار اور میرا ایک ہزار یہ مانا ہے اس کا نہیں اگر یہ مانا ہے تو اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس گھر والے اس گھر والے کے لیے میرے اوپر ایک ہزار ریال کا قرضہ ہے لیکن انہوں نے استعمال کیا یعنی آریا لہٰذے لحاظ ارداری الفریال میرے ذمہ میں اس آدمی اور اس دیوار کے لیے ایک ہزار قرضہ ہے تو ایسی صورت میں ہم اگر کہیں گے کہ اس دیوار قرضہ ہے تو ان کے بات پاگل والوں کے بات ہے دیوار قرضہ نہیں ہوتا ہے ہاں تو انسان کے کلام کا دو معنی ہے ایک معنی یہ ہے کہ حقیقت میں دیوار قرض دیا ہو اور ایک معنی یہ ہے کہ نہیں دیوار مراد نہیں اس مراد گھر والا ہے دو معنی یہاں ہے نا دو معنی دو مانا کلمے میں آ رہا ہے ایک ایک دیوار نے دیا ہے خود یہ ظاہری معنی ہے اور اس کا مخبوی معنی یہ ہے کہ گھر والا تو ہم اس کے کلام کو کس بات پر ممور کریں گے کیا ہم محمول کریں گے دیوار پر یا گھر والے پر ہاں اس لیے کہ اگر ہم دیوار پر اگر محمول کرتے ہیں تو اس کا جملہ بیکار کار آتا ہے یعنی انہوں نے فالتو جملہ کہا اور عقل مند انسان کوئی بھی جملہ پالتو نہیں بولتا ہے عقلمند انسان ہر بات کسی معنی کو ادا کرنے کے لیے کہتا ہے لہذا انسان کی بات کو کسی صحیح معنی پر محمول کر کے اس کا انجام نکالنا یہ بہتر ہے کہ اس کو کسی ایسے معنی پر محمول کیا جائے جس کا کوئی نتیجہ ہی نہ کیا ایک انسان ہے جس کے پاس طبلہ ہے تبلا تبلا ہے ایک تبلا ہے ناچ گانے کا ڈانس کرنے کا اور ایک طبلہ ہے جنگ میں یا شادی بیاہ میں بجانے کا تو اس نے کہا کہ میں ایک تبلا اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں میں ایک تبلا اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں اور اس کے بعد دو قسم کے تبلے ہیں یہ ہے کہ ناچ گانے والا اور یہ ہے جہاد والا یا شادی بیاہ میں گانے والا تو جو جہاد اور شادی بیاہ میں گانے والا تبلا ہے وہ جائز ہے نہیں ہے ہے نہیں لیکن ناچ گانے والا تبلا حرام ہے اچھا اب اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ میں ایک تبلا اللہ کے راہ میں سبقہ کرتا ہوں یا دیتا ہوں تو کون سا تبلا دیں گے یہ والا دیں گے کو بڑا دیں گے جہاد والا دیں گے اس لیے کہ ناچ گانا والا طبلہ حرام ہے اور حرام کا ہدیہ نہیں ہوتا ہے حرام کا صدقہ نہیں ہوتا ہے لہذا اس کے کلام کو صحیح معنی پر استعمال کریں گے کہ جو جائز طبقہ ہے جو حلال طبلہ ہے اسی کو ہم دے کر کے اس کے معنی کو ہم صحیح کریں گے اسی طرح سے ایک انسان ہے شادی شدہ ہے ان کے گھر میں گڈا بھی ہے وہ کہہ رہا ہے تم میں سے یعنی تم اور گدا تم میں سے کسی ایک کو ایک طلاق دیتا ہوں تم میں سے کسی ایک کو میں ایک طلاق دیتا ہوں ہے نا تو اس کے کلمہ کا کیا مانا ہوا ہاں <سؤال> تو ہم کہیں گے کہ اگر کسی نے کہا کہ تم تم میں سے کسی ایک کو میں ایک طلاق دیتا ہوں تو اس کا معنی ہے کہ طلاق جا کر کے واقع ہوگی بیوی بی پر اس لیے کہ اگر ہم طلاق کو اگر گدھا پر بہن کریں گے تو اس کے جمعنی, جملے کا کچھ معنی نہیں رہے گا نہیں اس کو پاگل کہیں گے پاگل بھائی گدھا بھی گدھا کو بھی کوئی طلاق دیتے ہیں کسی کے پاس شراب کا مٹکا ہو جیسے زمانۂ جاہد میں شراب کا مٹکا تھا جیسے اس وقت ہمارے یہاں ہر بقالے وغیرہ میں جو ہے پیپسی وغیرہ کی جو ہے وہ قطار لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس زمانے میں زمانۂ جہرت میں کھانا کھانے کے بعد شراب کی جو ہے نوشی ہوتی تھی جیسے اب لوگ ہم لوگ جو ہے پیپسی پیتے ہیں پیپسی نہیں پینا چاہیے ہم لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے دشمن سے آتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے اب سعودیہ عرب میں یہ ایک رواج بن گیا ہے مہمان آئے گا تو آپ کو کم سے کم ایک پیپسی دینا پڑے گا کسی کے پاس شراب کا مٹکا ہے اور سرکے کا مٹکا ہے سرکا سمجھتے نا سرکہ ہاں جو ہم لوگ کبھی کبھی جو ہے مندی لوگ کھاتے ہیں تو سرکا یہ جائز ہے لیکن شراب جائز نہیں ہے تو کسی کے پاس دو طرح کا مٹکا ہے تو کہہ رہا ہے میں اللہ کی راہ میں ایک مٹکا صدقہ کرتا ہوں اللہ کی راہ میں میں ایک مٹکا صدقہ کرتا ہوں تو آپ کون سا سرکے والا یا شراب والا سرکے والا, والا اس لیے کہ اس کو ہم اس کے کلام کو صحیح جگہ فٹ کر کے کہ انہوں نے کسی مقصد سے کہا ہے اور شراب کے مٹکے سے اس کا صدقہ نہیں ہوتا ہے لہذا ہم لوگوں کو ان عرف سے بچنا چاہیے جو نس کے خلاف ہے ابھی ہم لوگ دوپہر کے کھانے میں ایک بات چلی شیخ عبدالبارکت اللہ سے کہ عرف کے مطابق ہمارا یہ عقف ہے کہ شادی بیاہ میں داماد کو کپڑا دیتے ہیں گھڑی دیتے ہیں موٹر سائیکل دیتے ہیں ہاں یہ عرف شر کے خلاف ہے جہیز دینا جہیز دینا یہ شری خلاف ہے لہذا کوئی اس کو مدعا بنا کر کے جہیز نہیں لے سکتا ہے بالخصوص ہاں غلام کرام اور آپ جیسے دین کے طلبا کو یا آپ کے بیٹوں کو اس سے دور رکھے جس خطے میں ہم لوگ رہتے ہیں مغربی بنگال میں اللہ اللہ خدا کرے کہ جس کے پاس پانچ لڑکیاں ہو اس, کے اس کا گھر وہاں نہ ہو جس کے یہاں پانچ یا چھ لڑکیاں ہو گئی تو سمجھ لیجیے کہ وہ زندے میں دفن ہو گئے زندے میں دفن ہو گئے اگر آپ نے اپنی لڑکی کو سنار کر کے اور داماد کو مکمل طرح سے ہر آرائش کا سامان مہیا نہیں کیا تو دوسرے دن آپ کی بیٹیا پھر واپس آ جائے گی یہی تو میں رہا ہوں یہی تو میں رہا ہوں عرف بن گیا ہے لیکن یہ عرف شریف خلاف ہے اور, اور کو قدم اٹھانا چاہیے قدم اٹھانا چاہیے جب میری شادی ہوئی تو اب کپڑا خریدنے کے لیے مجھے لے کے گئے میں نے کہا کہ مجھ کو کچھ بھی نہیں لینا ہے کچھ بھی نہیں لینا ہے جس کپڑے میں پہن کر جاؤں گا اسی کپڑے میں واپس آؤں گا تو کہنے لگے لگتا ہے کہ داما کا دماغ کو پھٹو رہے گا یار اس کو ادھر جلد واقعی بتا رہا ہوں کہا کہ لگتا ہے کہ اس کا دماغ خراب ہے یار ٹھیک ٹھاک تو ہے اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ میرے پیچھے ایک جماعت ہے میرے پیچھے ایک جماعت ہے اور اگر میں نے تھوڑا سا بھی کچھ بھی لیا تو یہ جماعت اس کو واجب کرا دے دے گی اس کو سننا تو نہیں واجب کرا دے دے گی لہٰذا میرا فرض تھا کہ اس وقت میں نہ لیتا پہلی بات تو کہ جائز نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جہاد کرنا پڑے گا آپ کو اسی طرح سے اس طرح ماحول اور سماریں گے ان تو بہت کم ہو گیا ہے بہت آپ کی پر ہاں تو ہاں لہذا ہم لوگوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے اگر آپ نے اس کے لیے جہاد کیا اور آپ کے جہاد کی وجہ سے کسی لڑکی کی شادی عام سیدھی شادی ہو گئی تو آپ کو آج ملے گا آپ کو آج ملے گا اور آپ جس رواج کو مطلب رواج دے رہے ہیں یا اس کو فروغ دے رہے ہیں آپ کی وجہ کتنی لڑکیاں وہ جو ہے وہ باپ پڑی رہتی ہے ان کا آگاہ آپ کو ملنا پڑے گا صحیح. ہاں اسی طرح سے اور ایک رواج ہے ہمارے یہاں اس کو پھر سن لیجیے شادی کرتے ہیں تو مہر کو باقی رکھ دیتے ہیں ساٹھ ہزار ستر ہزار ایک لاکھ اب کب دے گا وہ مہر کوئی تو دیتا ہی نہیں ہے میں نے اپنے والد محترم سے کہا کہ آپ کا مہر کتنا تھا دیا ہے آپ نے کہا کہ مہر نہیں دیے ہیں صبح دیکھیے شادی کے کتنے عرصے ہو گئے ساٹھ ستر سال ہو گئے مہر نہیں دیے ہیں میں نے کہا کہ جلدی آپ جو ہے مہر دیجیے پھر آپ جو ہے جو ہے راحت کی سانس لیجئے بہت ساری بار ہاں دو لاکھ بنا دیے آج کل کیا کر کے جانتے ہیں لڑکی والے خوف کھاتے ہیں کہ کہیں میرا داماد میری لڑکی کو طلاق نہ دے دے زیادہ کر کے مہر لگا دیتے ہیں تاکہ جب وہ چھوڑے گا تلاک دے گا تو پیسے بھی تو لے کے آئے گا ہاں؟ یہ رواج نوز مل جائے گا بالکل سنت کے خلاف ہے ہاں؟ اللہ کے کی رسم نے کیا فرمایا افدر ایسر کہ سب سے افضل شادی وہی ہے اس میں خرچہ کم ہو آپ تعجب کریں گے میں مدینہ آنے کے بعد شادی کیا تو لوگ میرے محر پہ تعجب کی کہ یہ سب کیسے مہر سکتا ہے میں نے صرف نقد مہر دیا پانچ ہزار چھ سو روپئے پانچ ہزار چھ سو روپئے یہ میں نے مہر دیا یہ مقصود نہیں کہ مراد, ہے. مراد یہ ہے کہ تکلیف یعنی لوگ سمجھے کہ شرط اسلام نے کس ابھی ہمارے یہاں تقریباً ایک لاکھ سے کسی کا مہر کم نہیں ہوتا ہے کسی کا کم نہیں ہوتا ایک لاکھ معمولی ہے دو لاکھ دھائی لاکھ تین لاکھ, دھائی لاکھ. رکھ دیتے ہیں دہ نہ کوئی سوال نہیں ہے یہ اور غلط ہے نقد دینے کی کوشش کیجیے اللہ کے رسول نے اس صحابی سے کیا کہا تھا آپ کو پتا ہے نا اس سادہ کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے کہا کہ نہیں ہے کہا کہ اگر بھی تو لاؤ جب دیکھا کہ اس کے پاس نقد مہر دینے کی کوئی چارہ نہیں ہے تو کہا کہ ٹھیک ہے کہا بھی قرآن میں تمہاری شاعری اس کے ساتھ پڑھا دیتا ہوں مہر کیا ہے اس کے میں تم فلا فلا فلا فلا سروس کو سکھا دو گے تو پہلے کوشش کرنی ہے کہ نقد دینا ہے پھر اگر نہ ہو سکا تو باقی کیجیے لیکن پہلی ہی نیت بنا رہے ہیں کہ باقی دینا ہے دس ہزار کرنا ہے تاکہ وہ چھوڑ نہ پائے میرے بیٹے دو دوسرا قاعدہ یہ ہے اتابرو تابع اتابرو تابع اس کا معنی یہ ہے جو وجود میں کسی کا تابع ہو में भी उसका ताबे है जो वजूद में किसी का ताबे हो हु में भी ताबे है अच्छा ये बताइए आप शोरूम में जाएंगे और कहेंगे कि भाई मुझे एक चा, एक जा, एक जा, वो चाभी चाहिए चाभी दीजिए तो कितनी पोटा की एक चाभी चाहिए दो मॉडल की मुझे चाभी खरीदना है आपके शोरूम से तो क्या कहेंगे वो पागल है ना लेकिन जब कहकर मुझे जब गाड़ी खरीदना है 2015 हजार पंद्रह मॉडल की है गाड़ी हां हा, है तो गाड़ी भी देंगे और चाबी भी देंगे तो चाबी गाड़ी के ताबे है वजूद में यानी बगैर गाड़ी के चाबी नहीं बनती चाबी बनती है गाड़ी जब गाड़ी बना करके कंपनी वाला बना करके जब तैयार कर देते हैं तो उसको चाबी बनाते हैं तो गाड़ी की वजह से चाबी है ना के चाबी की वजह से गाड़ी मेरा समझ रहे हैं ना तो چابی کا وجود گاڑی کے وجود کے بعد ہے گاڑی اصل ہے چابی فرا ہے تو جو جس چیز کا وجود کسی کے تابع ہو حکم میں بھی وہی تابع ہے آپ گاڑی خریدنے گئے شو میں گاڑی تو دیا لیکن چابی نہیں دیا تو کیا کہیں گے آپ کہیں گے بھائی آپ کو چابی بھی دینی پڑے گی کیوں ہمارے پاس قائدہ ہے تابر و جو چیز وجود میں کسی کے تابع ہو حکم میں بھی تابع ہے میں نے گاڑی خریدا ہے اس مطلب کہ میں نے چابی بھی خریدی ہے آپ چابی بھی لیجیے مجھ کو سمجھ رہے ہیں تاب اور تابق ہمارا یہ ہے جو وجود میں کسی کا تابع ہو وہ حکم میں بھی اس کا تابع ہے تابع کی کئی قسمیں ہیں کبھی کبھی جو چیز تابع ہوتی جی فرمائیے مینہا خلکنا مینا خلکنا وہی رکم جی ہاں کیا کہاں جاتے ہیں اس سے جمع کی ہلاک لائک ہے جی ہاں دیکھیں دیکھیں عربی زبان میں عربی زبان میں تفخیم کہتے ہیں احترام شان شوکت کے لیے فرد متکلم نحنو کہہ سکتا ہے فرد متکلم ان کہہ سکتا ہے انی مہرت کے لیے اور انا جمع کے لیے جیسے آپ میں رہتے ہیں آپ کو اگر پتہ کرنا ہو تو پتہ کر لیجئے گا جب بھی قرار ملکی پاس ہوتا ہے یا شاہی کوئی فرمان جاری ہوتا ہے تو اس کا لفظ یہی ہوتا ہے نحنو حالانکہ فلا ال وہ ایک تو تخیم کے لیے فائدے کے لیے ایک مطلب میں آسام ایک تھا مناظرہ کرنے کے لیے تو مجھ سے کسی نے کہا کہ مولانا ایک سوال کیا کہ اللہ کے رسم جب حید خدیجہ کے پاس آئے تو اللہ کے اللہ فرسلیل کہا کہ ایک تو جمع کر سے گا ہے دوسری بات کہ کر سے گا ہے حید خدیجہ مفرد ہے اور مون بیس ہے تو اللہ کے رسول تو فصیح اللسان تھے اس کے باوجود اللہ نے ایسا کیوں کہا تو اتفاق سے مجھ کو صورت کی آپ یاد تھی تو میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے رسول کی زبان سکھائی ہے اللہ نے خود استعمال کیا ہے حضرت السلام جب وہ مدین سالے سے واپس جا رہے تھے اپنی بیوی کو لے کر کے تو راستہ انہوں نے کیا دیکھا آگے دیکھا فقالی کیا کہا کیا کہا ام کسو مزکر کیسے گا ہے اور جمع کیسے گا ہے تو اللہ رک العالمین نے حضرت موسیٰ کی زبان کو نقل کیا اور کہا کہ فقال تو ان کو سو تو کبھی کبھی اس سے برا تکریم ہوتی ہے احترام ہوتا ہے تو لہذا لہٰذا رب العالمین کبھی, کبھی رب العالمین تو وہ واحد الاحد ہے اور ان کی ذات تو مقدس ہے اور ان کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے لہذا اللہ رب العالمین کبھی انا کہتے ہیں اور کبھی انا کہتے ہیں دیکھیے جو چیز تابع ہوتی ہے اس کے کئی اقسام ہیں میں اس کو بہت ہی مخصوص نظر پیش کرتا ہوں بھی کبھی جو چیز تاوی ہوتی ہے اس کا جس ہوتا ہے چمڑا اور چمڑا ہے یہ چمڑا اصل ہے کہ انسان اصل ہے انسان اصل ہے چمڑا تابے لیکن اس کا جز ہے اگر آپ اس کو جڑا کریں گے تو ان کو نقصان پہنچے گا کچھ تابے ایسے ہوتے ہیں جو اس کا جز ہوتا ہے لیکن اس کو فصل الگ کرنے میں نقصان نہیں ہوتا ہے جیسے ماں کے پیڑ سے بچہ ہوتا ہے نا تو بچہ تابع ہے کس کا اگر ماں نہیں ہوتی تو بیٹا بچہ نہیں ہوتا ہے نا لیکن اس کو الگ الگ کر دیں گے تو کوئی پریشانی نہیں ہے بچہ, بچہ مستقل ہی نہیں مستقل لیکن چمڑا مستقل نہیں ہے چمڑا مستقل نہیں ہے حالانکہ چمڑا بدن کا ایک تابع ہے اسی طرح سے انگوٹی پہنتے نا انگوٹی اگر کوئی انگوٹی خریدنے جائے اور کہے کہ مجھے انگوٹی دیجیے تو انگوٹی دیا پیک کر کے دے دیا گھر میں آ کے بات انگوٹھی کا نگینا نہیں ہے یار تو وہاں گئے تو آپ نے کہا کہ بھائی مجھے نگینا کیوں نہیں دیے انگوٹھی کے سر نگینا کہا ہے تو کہا کہ بھائی آپ نے صرف انگوٹھی خریدا نگینا نہیں خریدا تو آپ کہیں گے تابے ہو تاب نگینا نگینا انگوٹھی کے تابع ہے بغیر نگینے کے انگوٹھی جو خصوصت نہیں ہوتی ہے لہذا لہٰذا نگینا بھی دیجیے ہاں؟ جو چیز وجود میں کسی کے تابع ہو حکم میں بھی تابع ہے اسی طرح سے کبھی کبھی متبو چیز یا تابے چیز متبو کی صفت ہوتی ہے جیسے زمین کا درخت ہو یا زمین کی عمارت ہو اگر آپ زمین خریدنے جا رہے ہیں اور اس زمین میں کیا ہے ایک درخت ہے مان لیجیے وہ بیچنے والا ہے میں خریدنے والا ہوں بھائی زمین کی قیمت کتنی ہے دس لاکھ یہاں درخت کی کچھ بات نہیں ہو رہی ہے اور میں خرید لیا دس دن کے بعد وہ درخت کا نکل رہا ہے نہیں درخت رہا مان لیجیے پھلنے آ رہا ہے تو ہم مقدمہ دائر کریں کہاں قاضی کے پاس کیا کرے گا تابع درخت ہے زمین کی آپ نے زمین بیچی ہے تو آپ تو درخت بھی چلا گیا ہاں ہاں اگر آپ وہاں شرط لگا دیتے کہ میں دیکھو بھائی زمین تو بیچ رہا ہوں لیکن اس میں درخت ہے وہ میں لے لوں گا تو یہ الگ بات ہے لیکن اگر آپ نے بات نہیں کی ہے یا اس نے بھی بات نہیں کیا تو جو تابے ہیں وہ حکم میں بھی تابے ہیں ایک ہوتا ہے تابے کا تابے جیسے کوئی گاڑی خریدنے جائے گا تو اس کو ایکسٹرا ایک ٹائر بھی دے گا یہ ہے تابے اس لیے کہ ایکسٹرا ٹائر یہ گاڑی کا تابے ہے گاڑی کا تابے ہے کنجی گاڑی کا تابے ہے گاڑی خریدیں گے گا آپ تو آپ کو کنجی بھی دیں گے قائدہ کامی معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا وجود بجا خود مستقل نہ ہو بلکہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ مرتبت ہو یا مستقل اس کا وجود ہو مگر مستقل اس کا کچھ فائدہ نہ ہو ہاں تو وہ چیز حکم میں اپنے مطبو کے تحت ہے اگرچہ یہ جی صراحت نہ کی جائے کہ تابع مطبو کے اندر داخل ہے دیکھیے اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی چیز ہے جو جس کا وجود جس کا وجود مستقل نہیں ہے مستقل نہیں ہے وہ تابع ہے جیسے مان لیجئے گاڑی کے جو انجن ہیں جو پرزے ہیں گاڑی کے انجن کو پرزے کو کیوں بنایا گیا ہے گاڑی کے لیے گاڑی نہ ہوتی تو اس کو پرزے بھی نہیں بنتے ہے نا اگر گاڑی نہ ہوتی ان کے ہتار بھی نہیں بنتے نہ ٹائر بنتا نہ اس کے انجن بنتا نہ اس کا نام ہے شیشا بنتا بنتا نہ دروازے بنتے نہ نہ کچھ بنتے لیکن آپ جب گاڑی خرید رہے ہیں تو گاڑی کے جتنے اجزا ہیں سب خرید رہے ہیں ٹائر بھی انجن بھی لائٹ بھی ہیڈ لائٹ بھی شیشے بھی سب کچھ خرید رہے ہیں ہے نا یا کسی کوئی چیز مستقل تو ہے لیکن اس کا فائدہ مستقل نہیں ہے فائدہ مستقل نہیں ہے تو ایسی صورت میں ان چیزوں کا حکم اسی کا حکم ہوگا جو اصل ہے جو اصل ہے اصل اگر آپ خرید رہے ہیں تو یہ بھی آپ کو دینا پڑے گا اصل بیچ رہے ہیں تو ہی بیچنا پڑے گا اس کی کوئی دلیل بھی ہے جی ہاں بغیر دلیل کا فائدہ نہیں بنتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ذکات الجنین ذکات زکاتی ذکات الجنین ذکات امی مثال کے طور پر, پر آپ ایک گائے خرید کے لائے یا اونٹ اونٹنی خرید کے لائے اور جبا کیے جب کیے تو جبا کرنے کے بعد جب ان کا پیٹ اٹھ چرے تو دیکھا کہ ان کا اندر بھی بچہ ہے اس کا اندر بھی ایک بچہ ہے تو آپ لوگ بتائیے کہ اس بچے کو کھانا جائز یا نہیں ہے جائز ہے لیکن جائز ہے لیکن وہ بچہ وہ بچہ دیکھنے کا مرا ہوا ہے کیا کریں گے آپ تو آپ کہیں گے کہ یہ مردہ ہے کیا کہیں گے آپ اس کو اللہ کا رسول نے فرمایا رکیت کہ اس کا ماں کا ذبح کرنا کافی ہے اس بچے کے ذبح کرنے کے لیے سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ نے ماں کو جباہ کیا ہے تو اب اس بچے کو اگر اس کے پیٹ کے اندر مرا ہوا بھی ملے تو اس کو آپ کھال اتار کر کے اس کا گوشت کھا سکتے ہیں کیوں کیوں ایسا کیا بھائی تو کہا کہ تابے کا حکم متب کا حکم ہے, اصل ہے اور یہ بچہ لہٰذا جو لہٰذا لہذا کریں گے ٹھیک ہے اگر سے مرا ہوا اگر سے مرا ہوا ہے سے تو ہوا, ہوا, ہاں. ہوا ہے دکا تو, تو اگر سے مرا ہوا ہے اگر زندہ نکلا تو کیا کریں گے زب کریں گے ہاں اگر زندہ نکلا تو کریں گے مردہ نکلا تو اس کا ماں کا جبا کرنا اس کے زبا کے لیے کافی ہے کافی قائدے کی مثال آپ سن لیجئے تکھی مسائل جب کسی جانور کو بیچا جائے تو اس جانور کا بال اس کے پیٹ کا بچہ بھی اس میں داخل ہے اگرچہ خرید کو روک کے وقت اس کی سراحت نہ کی جائے آپ کسی گائے کو بیچ جا رہے ہیں تو کیا مطلب آسم گائے بیچ رہے ہیں اس اندر جو بچہ وہ نہیں بیچ رہے ہاں لیکن لیکن جب بیچ رہے ہیں اس وقت آپ بھی نہیں بتا رہا ہے میں بھی نہیں بتا رہا ہوں کہ ہاں بچے کی قیمت بھی لوں گا جب خرید و فروخت ہو گیا آپ لوگوں کا تو وہ بچہ اس میں شامل ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے گاڑی اور گاڑی خرید و فروخت وقت کنجی اور احتیاطی ٹائر بھی شامل ہوتا ہے چاہے اس کی سراہد کی جائے یا نہیں اگر آپ گاڑی خرید رہے ہیں تو بیچنے والے کو کنجی اور انتار بھی دینا پڑے گا اس لیے کہ یہاں یہ ان کے تعوی ہیں انگوٹھی خرید اور فروخت کے وقت نگینہ بھی شامل ہے اسی طرح سے جس نے کوئی ایسی زمین فروخت کیا جس میں درخت بھی ہو تو اس میں اس, اس فروخت میں زمین بھی شامل ہے اگرچہ اس کی سراہد نہ کی جائے تیسرا قاعدہ اور بہت اہم قاعدہ یہ ہے یہ عام طور پہ میراث کے باب میں اور شادی بیاہ کے تعلق سے بہت استعمال ہوتا ہے من استعجل قبل منستا بحرمانی یہ ایک تیسرا ہے اس قائدے کا معنی یہ ہے جس نے کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کی اس کے وقت سے پہلے تو وہ چیز اس کے لیے حاصل نہیں ہوگی اس کی ایک مثال لے لیجیے میں آپ کو موٹی سی مثال پیش کرتا ہوں زہر کی ادان کب ہوتی ہے ایک بجے ساڑھے بارہ بجے ظہر کی نماز کا وقت مقرر ہے نا کہ اس میں پڑھنا ہے اگر آپ ظہر کی نماز کو جلدی کر کے کہیں کہ بھائی ظہر کی نماز میرے اوپر ذمہ داری ہے آئے گی تو میں آپ کہاں کب پڑھوں گا تو یہ پڑھ لیتا ہوں اب اگر گیارہ بجے دس بجے پڑھ لیے گا تو ہوگا نہیں ہوگا تو آپ کو آپ گویا کہ آدھا تو کیے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا منستا شی ان قبل عوان جس نے کسی چیز کو اس کے مقررہ وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ اس چیز سے محروم رہے گا میں نے کل بیان کیا کہ جس نے سوال کیا کہ میراج کی تقسیم کب ہوگی ہاں? مرنے کے بعد اب وہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کا ایسا کوئی بیٹا نہ تیار کرے یا پیدا کرے کہ اب بیٹا شادی کر لیا ہے ان کے بال بچے ہو گئے ہیں اور آپ کے پاس ہمارے پاس بہت زیادہ پراپرٹی ہے تو یہ تو سوچ رہا ہے کہ ابو کی زمین جائیداد تو ہم کو ابھی نہیں ملے گی مرنے کے بعد ہی ملے گی تو مرتا کیوں نہیں کوئی مرتا ہے تو آپس میں اتفاق کر کے دونوں بھائی کے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا یہ مرے گا نہیں ہے اس کو کہیں ہم لوگ قتل کر دیتے ہیں کیوں قتل کرتے ہیں تاکہ میرا جلدی جی ہم لوگوں کو ملے ہم لوگ اس کو کام میں لگائے لیکن میراث کا جو مقررہ وقت ہے وہ کیا ہے جب طبیعی حالت میں فطرتی طور پر اللہ کے اللہ رب العال حکم کے مطابق جب وہ وفات پا جائے پھر مرنے کے بعد اس کی جو جائیداد ہے وہ تقسیم ہوگی تو انہوں نے اس وراثت کو اور اس مال کو جائیداد کو حاصل کرنے کے لیے جو ان کا مقرر وقت ہے اس سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کی تو اور باپ کو قتل کر دیا یا جس کی میراث پائے گا اس قتل کر دیا تو اس کو وہ میراث نہیں ملے گی میراش نہیں ملے گا اس کو سمجھ رہے ہیں وراثت سے وہ محروم ہو جائے کیوں اس لیے تو انہوں نے وقت سے پہلے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی لہذا وہ محروم ہو گیا یہ قاعدہ یہ ہے منیشی قبل, قبل ہی, ہی جس نے کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کی وہ محروم ہو جائے گا میں نے اور ایک مثال ذکر کی ہے دیکھیے اور یہ مسئلہ مختلف ہی ہے لیکن راجا قول یہ ہے جو میں بیان کی وہ, ت... وہ سیمینقبی قول ہے اور بہت سارے وہ مکرم کال ہے بیوی کو طلاق دینے کا کیا وقت ہے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے اس کے لیے کیا وقت ہے یعنی وقت کیا ہے کس وقت طلاق دے گا وہ تر میں پاکی کی حالت میں اور وہ پاکی جس میں انہوں نے بیوی سے ملا نہ تو اب کسی کو اپنی بیوی کو طلاق دینا ہے اب وہ حیض کی حالت میں ہے اور طلاق دینا مشہور طریقہ کیا ہے اس کو طلاق دینا ہے تہر کے حالت میں ہے تو وہ صبر نہیں کر پا رہے کم وہ پاک ہو گیا جلدی کرو گے تو, تو, تو وقت آنے سے پہلے اس میں کیا کر دیا طلاق دے دیا اسے. تو یہ طلاق واقع ہو گیا نہیں ہو گیا؟ <تصفح> اس میں طرح ہے لیکن صحیح قول یہ ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوگی کیوں طلاق واقع نہیں ہوگی ہمارے پاس اقادہ سکھایا تو ہے ہی لیکن اور محسوس ہیں ہمارے پاس, ہمارے پاس کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری شریعت کا حکم نہ ہو تو مردود ہے اور اللہ تعالی نے مقرر کر دیا ہے کہ اس کو پاک میں طلاق دینا ہے اور اس کو جاب میں ملانا ہو اس میں طلاق دینا ہے آپ نے اس میں طلاق تو دیا ہی نہیں تو لہٰذا خلاف سنت عمر کی جو ہے عمل کیجیے مردود ہے اسی طرح ابن عمر کی جو ہے وہ معروف روایت ہے فتح کے درمیان کہ جب انہوں نے طلاق دے دی تو اور ان کے باپ ان کے عمر فرق اللہ نے اللہ نے اسے کہ کیا مسئلہ ہے اس کا تعلق کہا کہ مور ہو فل یراجعها اس کو جلدی کہو کہ اپنی بیوی کو واپس لے لے کہ طلاق دینے کا وقت نہیں ہے طلاق دینے کا وقت تو آنے والا ہے تو وہ آنے والے وقت سے پہلے کو طلاق دیا جہاد طلاق واقعی ہوگی تو لہذا اس قائدے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کام کا کوئی مقررہ وقت متعین کر دیا ہے اور کوئی شخص اس وقت سے پہلے اس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے اور محنت بھی کرتا ہے تو اس کی ساری محنتیں بیکار اور وہ کام اس کو حاصل بھی نہیں ہوگا لیکن دیکھیے تقدیر کو پہلی بات یہ کہ تقدیر کو حجت بنانا تقدیر کو حجت بنانا یہ درست نہیں ہے آپ دیکھیے بہت بڑا مسئلہ ہی ہے تقدیر کو حجت بنا کر کے آپ شریر کے احکام کو نافذ نہیں کر سکتے ہیں تقدیر کو حجرت اپنے تک محدود ہے اس کو آپ جان لیجیے تقدیر کی حجت آپ اپنے لیے محدود کر سکتے ہیں لیکن دوسرے کے ساتھ نہیں مثال کے طور پر آپ نے کسی کو قتل کر دیا اور وہ مر بھی گیا تو یقین جانئے کہ یہ مقدرم لکھا ہوا تھا تو آپ یہ کہیں گے اس کو میں نے قتل کیا ہے مقدم لکھا ہوا تھا مجھے دیت کیسے یہ اپنے تک محدود ہے لیکن اس کو دیت دینا واجب ہے دیت دینا واجب ہے اس لیے کیسر کا حکم ہے ہاں مقدرم یہ لکھا ہوا یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ جس قتل کریں گے اور آپ کو دیت بھی دینی پڑے گی بھی لکھا ہوا تھا ایسا نہیں کہ ہم ہمارے لہذا تقدیر کو کبھی نہ بنائی جیسے ابھی تذکرہ ہوا کہ شفات شفات تو ہوگی اللہ کی رسول کی لیکن شفات پر بھروسہ کر کے جو ہے ہاں رسول تو رحمت اللہ عالمین ہے بھائی وہ تو شفات ہمارے کریں گے ہی تو ہم کچھ بھی کر لیں یہاں شفات تو ہو ہوگی ہماری نہیں نہیں آپ کی شفات ہوگی یا نہیں ہوگی کیا پتا آپ کو لہذا ہم نے ایک قاعدہ بیان کیا کہ یقین شک یقین میں شکر و شبہ سے کچھ فرق نہیں آتا ہے آپ یہ ہماری شفاعت ہوگی یا نہیں ہوگی ہماری بجاس نوالم کی شفاعت ہوگی یا نہیں ہوگی کیا پتا کس کو ہو بھی سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے تو جس کی جگہ ہم کو یقین نہیں ہوتا ہم غروس نہیں کر سکتے ہیں شفات تو ہوگی اللہ من الضرحمن جس کو اللہ اجازت دے جس کے لیے اجازت دے اور اسی کو مدعا بنا کر کے اہل باطل ہم بیٹھے ہیں رسود اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار لگا گیا رسول اللہ آپ وہ کل قیام کے میرے شفات کرمائیے یہ ضرورت ہے نہ کہا ہے کہ اللہ کے یہاں شفات کرنے والا اور شفات کیے جن کی شفات کی جائے گی ان کی لسٹ ہے مثال کو طور پر میں نے اس حضرت کو ایک کروڑ روپیہ تقسیم کرنے کے لیے کہا اور اس کو جو ہے لسٹ بھی دے دیا کہ فلا فلا فلا فلا آدمی کو لسٹ دے دیا آپ ان کو تقسیم کرتے ہیں یہ ہے جو دوڑ کے وہاں جا رہا ہے حضرت مجھے بھی دی جائے نا مجھے بھی دی دیا نا مجھے بھی, دی نا مجھے بھی دی نا تو وہ کیا کہیں گے کہ بھائی اگر آپ کو لینا ہے تو وہاں جائیے وہاں جائیے وہاں جس کی لسٹ ہمارے پاس آئے گی ہم انہیں کو دیں گے تو اب بتائیے کہ ان سے مانگنا میری بےقوفی ہے کہ نہیں ہے ہاں؟ بےقوفی کہ نہیں ہے اللہ کے رسول شفاف کریں گے جس کی لسٹ اللہ کی یہاں سے آئے گی رسول کے پاس لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ میرے آپ کی لسٹ میرے نام تحریل کر لیجئے کہ کامر رسول میرے شفاعت کرے یہ کہنا چاہیے یہ نہیں کہ رسول کے قبر کے پاس کریں رسول بر شفاعت کریں بھائی آپ وہاں سے لفا کے لائیے نا میں تو جس کی لسٹ یہاں پہنچے گی میں کی شفاعت کروں گا لسٹ وہاں نام لکھائیے پھیل جا کر کے ہے نا اس قاعدے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ اس قاعدے کی دلیل ایک اللہ کے رسول کے حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا قاتل, من قاتل کے لیے قاتل کے لیے میراث کا کچھ حصہ نہیں ہے کچھ حصہ نہیں ہے جیسے میں اپنی ہم نے اپنی مثال پیش کیا اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو ایسا نہ بنائیں لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے تو وہ میراث سے محروم رہ جاتا ہے اس لیے کہ انہوں نے وقت مقرر سے پہلے اپنا مال یا ان کی جائیداد کو حاصل کرنے کی کوشش کی اس قائدے کی مثال دیکھ لیجیے مسائل اگر کسی وارث نے اپنے مرث کو عمدن قتل کیا تو وہ اس کے میراث سے محروم رہے گا محروم رہے گا اسی طرح سے جس نے اپنی بیوی بی کو مرد الموت میں طلاق کے دیا پھر وہ مر گیا تو جب تک وہ عورت شادی نہ کرے وہ وارث بنے گی اس مثال کی توضیح کریں مرد الموت <coughs> ایک انسان کی بیوی بی ہے کئی بیوی بی ہے مان لیجئے بڑی بیوی بی اور مجھلی بیوی بی اور چھوٹی بیوی بی. اور اس سے چھوٹی والی بیوی بی. چار بیوی بی ہے نا چار تو ہیں نا جو پہلی والی بیوی بی ہے مثال کے طور پر ان دس بچے ہیں اور جو چھوٹی والی ہیں وہ نہیں, نہیں ہیں تو مرض الموت یعنی موت کی بیماری میں وہ جو ہے بستر میں پڑا ہوا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر میری دوسری تیسری چوتھی والی بیوی بھی بی رہیں گی تو میرے بیٹوں کو نقصان پہنچے گا اب تو میں جا رہا ہوں تو یہ بی بی کیا فائدہ ہے تو تم کو بھی طلاق تم کو بھی طلاق تم کو بھی طلاق مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے میراث سے محروم کرنا ہاں؟ میراث سے محروم کرنا تو اس نے جو ارادہ کیا ہے شریط اس کو الٹا ہوگا کہ آپ نے جس مقصد سے ان لوگوں کو طلاق دیا ہے اگر آپ مر گئے اور طلاق دے کر کے مر گئے اور یہ بیبیاں اب موجود رہی تو ان کو بھی اگر کا حصہ ملے گا کیونکہ آپ کا ارادہ پہلے سے نہیں تھا طلاق دینے کا لیکن آپ نے جب سوچا ہاں کیلکولیٹ کیا کہ اگر یہ عورتیں رہیں گی میری بیویاں رہیں گی اب تو میں جا رہا ہوں اس سے کوئی فائدہ مجھے کچھ ہوگا نہیں میرے تھام میرے بچوں کو جو ہے نقصان پہنچے گا تو تلاق دے رہے ہیں تو اس کو اس میرا ملے گا جب تک وہ دوسری شادی نہ کر لے جب تک وہ کرے جائے گی جبکہ ہاں نہیں, نہیں دوسری شادی کا مطلب یہ ہے کہ عورت جب تک دوسری شادی نہ کر لے اس لیے کہ ایک عورت کو ایک عورت کو بیک وقت دو شوہر سے نراشا نہیں مل پائے گا بیک وقت سمجھ رہے ہیں کہ شیخ فوزان نے ذکر کیا اس کو المبا حضر الفردیا میں تحقیق المردیہ میں کہ ایک عورت کو بیت وقت دو شوہر سے میرا نہیں مل سکتا ہے ایک ہی شوہر مل اس لیے قید لگایا ہے انہوں نے قید لگایا ہے یہ کہ جب تک دوسری شادی نہ کر لے اس کو پہلے شوہر کا میراث ملے گا اسی طرح سے جس کے لیے وسیعت کی گئی اگر اس نے وسیعت کرنے والے کو قتل کر دیا تو وصیت سے محروم ہو جائے گا شافیوں کے علاوہ تمام مذہب کے ہی کال ہے کیا اس مذہب میں سمجھا جیسے کوئی انسان ہے انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ کوئی اجنبی آدمی ہے وہ آیا اس کے پاس کہا کہ حضرت آپ مالدار آدمی ہیں آپ مرد المود مبتلا ہیں تو بری ڈی خود وسیعت کر دیجئے آپ بہت پراپرٹی والے آدمی ہیں تو نو وصیت یہ کی کہ جب میں مر جاؤں گا میرے بیٹے جب میں مر جاؤں گا تو میرے مرنے کے بعد اس کو دس کروڑ روپئے کی تمہیں وصیت کرتا ہوں دس کروڑ روپئے سے دے دینا اب <تصفح> یہ جس کے لیے وصیت کیا ہے یہ آپ سوچ رہا ہے کہ کب مرے گا مرے گا تو ملے گا مرے گا تو ملے گا جب تک نہیں مرے گا یار تمہیں نہیں ملے گا हा? وصیت تو کیا ہے لیکن جب تک نہیں مرے گا مجھے کچھ ہے ایک کھوٹی پیسہ بھی نہیں ملے گا مجھ کو تو یہ کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے یہ اسی طرح بیٹے کی طرح رات کو آتا ہے گلا موٹ کے اس کو مار دیتا ہے ہاں؟ اب بیٹے سمجھتے ہیں باب امر گئے اس کو دس لاکھ دے دیتے ہیں نہیں اگر پتا چل گیا کہ اسی نے قتل کیا ہے جس کے لیے وصیت کی گئی تھی تو اس کو وصیت کے ذرہ برابر پیسہ نہیں ملے گا کیوں اس لیے انہوں نے وقت سے پہلے وقت سے پہلے وصیت کے پیسے لینے کی کوشش کی تو اللہ نے اس کو وہاں سے محروم کر دیا شافیوں کے علاوہ شافی کہتے ہیں شافیوں کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں اس کو وسیع ملے, ملے گی وہ کہتے ہیں کہ وصیت جب انہوں نے کر دیا ہے تو نافذ ہو جائے گی اس کو ہم واپس نہیں کر سکتے ہیں کہتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ قسم الحدیت الح روفی کسی شخص کو کوئی چیز ہدا کر دینے کے بعد اس کو واپس لینا ویسے ہی ہے جیسے کتا قے کرنے کے بعد اس کو جو ہے کھا لیتا ہے یہ شاید میں دلیل ہے لیکن ہمارے پاس یہ دلیل ہے کہ ریس القاطم شی اسی طرح سے منس منستا شیر قابل عوام وقب رحرمان ہی جس نے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کو مقررہ وقت سے پہلے کوشش کی تو اس سے وہ محروم رہ جائے گا تو ماریں گے مثال کے طور پر ہر دن اللہ کر ایسا ہو کسی نے کسی انسان قتل کر دیا نہ بیٹے کو تو کیا باپ کا جو ہے وہ تو اس کے قائدے مطابق نہیں ملے گا اس کو نہیں ملے گا اس کو لیکن اس آدمی کا جو میرا بچوں کو ملے گا تو میرا کوئی تارج نہیں ہے میں, کساس میں, کساس میں, کوئی تارج نہیں ہے, اس اس سے سے تارج نہیں ہے. اسی طرح سے جیسے میں نے کیا کہ جس اپنی بیوی کو ہیج طلاق دیا طلاق واقعی نہیں ہوتی ہے اس لیے سے پہلے طلاق دے دیا اور سے پہلے کسی کام کرنے سے وہ کام مردود ہو جاتا ہے چوتھا قائدہ ابھی مجھ کو آ, شاید آپ ہی پوچھ رہے تھے یہ قائدہ, قائدہ مارکس کی ہوئی چیز دوبارہ واپس نہیں آتی ہے جیسے مثال کے طور پر آپ سے میں نے ایک ہزار ریاض قرضہ لیا دونوں دونوں گواہ ہے ایک دن آپ نے کیا کہا کہ بھائی آپ دونوں گواہ کو لائیے میں آپ کو معاف کرتا ہوں آپ سے پیسہ نہیں لوں گا پھر آپ گھر گئے تو آپ کی بیوی آپ کو بڑبڑانے لگی گھر گئے تو وہاں تصویر شروع ہو گئی آپ کے خلاف تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بھائی ہلو ہلو آپ کو دینا ہی پڑے گا بھائی ایک ہزار روپیہ تو اہتو لائے کے باب میں شریعت اسلام کے اندر کسی بھی چیز کو معاف کر دینے کے بعد دوبارہ آپ کا حق نہیں بنتا ہے کہ اس بال کو واپس لیں سمجھ رہے ہیں قائدہ ہے مانا دے دینا کسی کو یہی okay. وجہ ہے کہ اللہ کے نے کہا ہے کہ اللہ تو پھر ہیبا تھے دینے کے بعد دوبارہ واپس دینا ویسے ہی ہے جیسے کتا کرنے کے بعد اس کو چاٹ لیتا ہے نہیں پوری پراپرٹی اب ڈبا نہیں کر سکتے ہیں سات بن وہاں رضی اللہ اللہ ہو یا سات بن بے اوقاص مجھے نام میں اشتباہ ہو رہا ہے ان کی ایک ہی بیٹی تھی تو اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول میری ایک بیٹی ہے میں جو ہے اللہ کے راہ میں پوری مال کو دراصل نہ رہنا ایسا نہیں کہا کہ رسک کا ایسا نہیں کہا کہ اس کا تین حصے کا ایک حصہ تین حصے کا ایک حصہ یہ جی بہت زیادہ ہے اگر وارث رہے وارث نہ رہے تو الگ بات ہے اگر آپ کو وارث ہے تو آپ تین حصے کا ایک حصہ آپ حدا کر سکتے ہیں اور اللہ کے رام خرچ کر سکتے ہیں تو یہ فائدہ یہ ہے تو لا معاف کی ہوئی چیز کو دوبارہ آپ واپس سکتے ہیں دیکھیے اس قائدے کی شرط یہ ہے میں بیان کروں گا شرط ابھی آئیں گے اس کی شرطیں کہ اس میں زبردستی نہ ہو ایک راہ نہ ہو اگر زبردستی اور ایک نہیں ہے تو اس کا دوبارہ اس کو لینا جائز نہیں ہے اگر بخوشی کیا ہے رضا رضامندی کے ساتھ معاف کیا ہے تو دوبارہ وہ لے نہیں سکتا ہے لیکن اگر مجبوری میں میں کہو نہیں تو تمہارا مسئلہ ٹھہرا ہو جائے گا تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہہ دیا میں نے لیکن میرا دل سے جو میں نے کہنے کہا ہوں میں تو آپ اس کو پس لے سکتے ہیں لیکن جس نے دل سے اپنے باہر اور اندر سب کچھ سے انہوں نے کہا کہ نہیں معاف کرتا ہوں تو پھر دوبارہ اس کو لینے کا حق نہیں ہے مثال کے طور پر کسی انسان نے کسی انسان کو قتل کر دیا اور مختول کی جتنے وراثاں ہیں سب متفق ہو کر کے کہہ دیے کہ جب قتل کر ہی دیے ہیں تو چلو بھائی تم کو معاف کرتا دیتا ہوں تم کو اس میں قتل نہیں کریں گے پھر جب گھر گئے ایک دن کے بعد رائے بدل گئی کہا کہ نہیں نہیں نہیں یار کیسے معاف ہم لوگ کر دیے غلط کیے ہم لوگ چلو چلو چلو, چلو. نہیں بھائی بھائی صاحب قتل کرنا ہی ہوگا اس کو تو یہ دوبارہ اس کو مقدمہ دائر نہیں کر سکتا ہے اگر اس نے مقدمہ پھر دائر کر دیا کہ حضرت مجھ کو تو معاف کرتے تھے ان لوگوں نے اتفاق کر کے پھر آج کیسے آج کا تو لایا معاف کی ہوئی چیز واپس نہیں آتی ہے Okay <tale then, تو نہیں ماشاء اللہ تم تو پڑھ کے آئے ہو لہذا تم خوش ہے تو قتل نہیں ہوگا ہاں ہاں وہ مجلس والا بھی نہیں ہوتا مجلس والا مجلس ہو یا نہ ہو مجلس ہو یا نہ ہو اتفاقی طور پر معاف کر دیا تو پھر دوبارہ چاہے مجلس کے اندر ہو یا نہ ہو ہاں وہ تو بات صحیح ہے ہاں ہاں صحیح صحیح صحیح اس قاعدہ کے اسمالی کیا معنی ہے اسمالی معنی یہ ہے ہر وہ حق انسان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں نا ہر وہ حق یا حکم یا تصرک جو ساقت کے لائق ہو اور صاحب حق اپنی رضامندی سے اپنی رضامندی سے تنازل اختیار کر کے اس کو ساکت کر دے یا اس حکم یا تصرف کو ادا کرنے ادا کرے اپنے ذمہ داری ادا یا, یا اس حکم یا تصرف کو ادا کر یہاں کوئی غلطی میں ہوں ہے میں بتا رہا ہوں یہاں جو کمپیوٹر میں میں غلط لکھ دیا ہوں معنی یہ ہے اگر کوئی کوئی انسان کسی حق کا مالک ہے کسی حق کا خود مالک ہے اور وہ انسان اپنی رضا مندی سے اس حق کو سادت کر دیتا ہے معاف کر دیتا ہے تو پھر دوبارہ وہ انسان اس حق کو طلب نہیں کر سکتا ہے یہ اس قاعدہ کا تجمالی معنی لیکن کچھ شریعت اسلام کے اندر میرے بھائیوں حقوق کی دو قسم ہیں یہ بہت مہم ہے بتاتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں حقوق کی دو قسم ہیں ایک حق اللہ اور ایک حق العباد حق اللہ وہ ہے جو بالکل جس میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں عبادات ہے ساری عبادات یہ اللہ کے حق ہیں نماز روزہ حج جکات وغیرہ حقوق لباد جو بندے کا خالص حق ہے اور حقوق لباد جو اس میں ہے ایک حق کے اختیاری اور ایک حق کے اجواری حق کے اجواری میراش ہے ابھی ہم لوگ کو کھانے کے بعد تذکرہ کر رہے تھے نا یہ میراش حق کے اجواری ہے یعنی حق کے اجواری کس کو کہتے ہیں جیسے آپ کی دکان پہ ایک بوتل ہے پانی کا میرا اختیار ہے میں چاہوں تو لوں نہ چاہوں تو نہ لوں ہے نا ایک ہیئر کے بجائے اگر لوں تو لوں نہ لوں تو نہ لوں میرا اختیار ہے لے بھی سکتا ہوں میں جان بھی سکتا ہوں یہ اختیاری اور اجباری یہ ہے کہ آپ کو بہر صورت وہ آپ کے کھاتے میں جائے گا بہت چاہے آپ لیں یا نہ لیں آپ کے حصے میں جائے گا اور کوئی اس کو روک بھی نہیں سکتا ہے کہ نہیں نہیں جان نہیں, نہیں اس جانے دوں گا آٹومیٹکلی اتنی قوت کے ساتھ طاقت کھاتے میں جائے گا اس کو روک نہیں سکتا ہے یہ اجباری زبردستی طور پر وہ آپ یہاں پہنچے گا اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے یہ میراث لہذا میراث کے کسی حصے کو کسی کے حصے کو کوئی روک نہیں سکتا ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاح کا حصہ اس کو نہیں دیں گے آٹومیٹکلی پہنچے گا اگر آپ ظاہری طور پر کھاتے میں نہ دیں لیکن اس کا حصہ ہے نہیں جائے گا لہٰذا حقوق یہ بات دو ہے ایک اختیاری اگر میں اس کو خریدا تو میں اس کو مالک بنا اگر نہ خریدا تو نہ بنا لیکن کچھ حقوق ایسے ہیں جو اجداری طور پر بندے کے اس میں آتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے اس میں سے کیا ہے وراثت قاعدے کی مثال جب قرض خواہ قرض دار کو معاف کر دے تو قرض ساکت ہو جاتا ہے پھر دوبارہ اس کو حق حق کے قرض مطالبہ کرنے کا حق نہیں رہتا ہے اگر کسی کو میں نے ایک ہزار ریال دیا پھر بعد میں نے کہا کہ میں معاف کر دیا اور ضرورت نہیں ہے اور گواہ کو بھی بتا دے کہ بھائی کر دیا. تو پھر دوبارہ اس کو آس کیجئے. اگر, اگر تمام ورثہ مو, مجھے مال وسیع کرنے کی اجازت دی تو ان ورثہ تو ان ورثہ کا حق نہیں بنتا کہ وہ دوبارہ ان کا مطالبہ کرے دیکھیے میں نے ابھی ذکر کیا کہ اگر آپ کے اولاد ہیں ورثہ ہیں تو آپ سلوس ہی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے کہا کہ میرے بیٹے اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو بہت مجھے بہت مال دیا ہے آپ لوگوں کو بہت مال دیا ہے تو میں تم لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں کہ سر سے زیادہ بھی کچھ اللہ کے میں دے دوں اگر اس وقت تمام ورثہ متفق ہو گئے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ابو آپ کی مرضی آپ جیسے چاہے کر اور ابو نے کیا کیا کیا نسخ آدھا دے دیا اب جب لکھ لکھی پڑی ہو گئی اس کی مرنے کے بعد کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا ارے ہم لوگ اس کو جانتے نہیں تھا نہیں ہوگا ایسا ہے. تو اس کی بات نہیں سنی جائے گی اس لیے کہ آپ نے اپنے حق سے تنازع اختیار کر لیا ہے لہٰذا آپ اس کو واپس نہیں لے سکتے ہیں. ایک کہ روز مرہ کی مثال آپ گاڑی لے کے جا رہے ہیں کہیں ٹھوکر لگ گئی گاڑی میں مر والے آئے کہا کہ تم پر اس کا جرمانہ ہے پھر وہ کہہ رہا ہے کہ خرا میں تنازع اختیار کرتا ہوں اور میں اس سے کچھ نہیں لوں گا چلیں گے پھر اس سے گھنٹے میں ملاقات نہیں نہیں نہیں گاڑی میں بہت خرچہ رہا ہے نہیں تم پہنچا دو نہیں لے سکتے ماں معاف کر دیا کو استر کر لیا آپ اپنے حق سے تو لہٰذا تنازع استر کرنے کے بعد دوبارہ آپ کو تربی کا حق نہیں رہتا ہے پھر میں نے شفا کا ذکر کیا شفا کا ذکر کئی بار آیا ہمارے پاس جو پارٹنر شپ ہے اپنے حصہ بیچ دیا تو آپ نے تنازع کر لیا تو کوئی بات نہیں کمال بیچ دیا ہے بیچ دیا ہے میں اسے نہیں لوں گا پھر اسے بتا دیکھ آپ نے زمین بیج دیا کہ میرا حق تھافا کا لیکن میں شفا کا حق آپ سے نہیں لوں گا پھر ایک دن کے بعد نی نی نی کا حق ہے نی نی نی چاہیے نہیں ہوگا آپ کا حق چلا گیا مقتول کے ورس اگر قاتل کو معاف کر دیا تو پھر اس سے ساز کا بدلہ نہیں رہ سکتا ہے پانچواں فائدہ یہ ہے ماں ہر اخد ہوں ہر ماں یہ اقا اسلام میں جس چیز کا لینا حرام اس چیز کا دینا بھی حرام جس چیز کا لینا حرام اس چیز کا دینا حرام اب لینا کیا کیا حرام ہے <تصفح> خنزیر پھری سکتے ہیں خنزیر پھری سکتے ہیں اگر آپ نے کہا کہ آ... میں دوسری شادی کر رہا ہوں اور میری دوسری بیوی کو سوکھ دیتا ہوں مطلب مہر میں تو کیا ہوگا یہ باطل ہے جو چیز لینا جائز نہیں ہے وہ چیز دینا بھی جائز نہیں ہے شراب کے مٹکے ہیں ہاں دکانوں پہ میں بگا رہو بھائی یہ پانی کا بوتل کتنے میں دیجئے گا میں آپ کو دو شراب کے بوتل دوں گا آپ مجھے ایک پیپسی کا بوتل دے دیجئے تو جو چیز لینا حرام اس کو کسی کو دینا بھی حرام ہے اور والے انداز میں سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس شراب کی شراب کا بوتل ہے بھائی لے لیجیے آپ کے لیے ہری <laughs> تو جو چیز بھائی آپ کے لیے لینا حرام وہ دینا بھی حرام کسی طرح سے سود کا لینا بھی حرام دینا بھی حرام اس اسلام کے اندر چیز کا لینا حرام ہے اس کا دینا بھی آرام یہ فائدہ کھلیا ہے سود لینا حرام دینا بھی حرام رشوت لینا حرام دینا بھی حرام کنچیری خریدنا آرام دینا بھی آرام بیڑی سگریٹ ہاں اس کا ہوتا ہے بھئی بھئی ایک سگریٹ ایک, ایک سگریٹ ہے ہے ایک دیجیے تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ سگریٹ اور بیڑی تمبا کو گٹا کھا رہے ہیں یہ تو جرم ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ دوسروں کی مدد بھی کر رہے ہیں ہاں تو جس چیز کا لینا حرام چیز کا دینا ہے کیوں اللہ تعالی نے فرمایا وہ تھا اس میں وہ لوگوں کا تعاون کرو اچھے کام میں نیک کام میں اور برے کام میں تعاون نہ کرو تو گٹخا بیڑی برا ہی اچھا ہے یہ قاعدہ سمجھ میں آج مشاہتا جی آ... مرغی والوں کو دیکھا ہے کہ وہ مرغیاں کچھ میں لے جاتے ہیں اور اس میں سے اگر کچھ مرغیاں بڑھ جاتی ہے تو وہ تو وہ استعمال نہیں کر سکتا اور مردہ اور خراب ہے تو وہ کیا کچھ ایسے لوگوں کو دے سکتا ہے جو مردہ کا غیر مسلمین ہے نہیں وہ سکتا نہیں نہیں نہیں وہ دے بھی نہیں سکتا کسی کو وہ دمن کر دے مٹی میں دمن کر دے اس لیے کیوں کیوں آپ کہیں گے کہ بھائی اس کا فائدہ کس میں وہ تو فائدہ اٹھایا مردہ بھی آرام ہے تو آپ نے دوسروں کا تعاون کیا مردہ کھلانے میں یا کھانے میں جان نہیں ہے اچھا اسی طریقے سے پہ جو پیسہ رکھتے ہیں تو اس کا جو انٹرسٹ آتا ہے تو وہاں جو نہیں لے سکتے نہیں نہیں پائلٹ وغیرہ دیکھیے اگر اسلامی حکومت ہے تو یہاں تو کتان لینا جائز نہیں ہے نہ ایک ریل نہ دوریا لیکن جہاں جیسے ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں ہماری حکومت کیا ہے یہ ہندو ملک ہے یہودی ملک ہے ہندو ملک ہے جو بھی ہو تو جب اگر ہم انٹرسٹ نہیں لیں گے تو وہ انٹرسٹ بیک میں رہے گا اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں کسی مسلمان کا بینک ہے نہیں ہے سب انہیں لوگوں کا ہے اور آر वाले ایس والے اور بجرنگ دل والے شیوسینا والے یہ ہم کو دبا رہے ہیں کہاں سے دبا رہے ہیں کہاں سے دبا رہا ہے یہ چونکہ ہمارا انٹرسٹ کا پیسہ گیا تو وہی اس کے جب بھرا ہے تو ہم پیسے کو اٹھا لیں گے اٹھا کر کے نیکی کی سے نہیں اور نہ سواؤ کی سے اور نہ یہ اس نیت سے میں اس کا مالک ہوں ایسا کام کر دیں گے جس میں تمام سر لوگوں کا فائدہ ہو کسی خاص سخصی فائدہ نہ ہو رفاہ عام میں ہم اس کو خرچہ کر دیں گے لیکن ہمارے دل میں یہ نہ رہے کہ میں اپنا پیسہ خرچ کیا کی ملے گی یا لوگ تعریف کرے سنا خانی کرے نہیں اس کو ایسے چپ کر خرچ کیجئے کہ پتہ نہ بھی اتنا چلے لوگوں کا فائدہ اس جی اس کی کیا ہے اس کی دل یہ ہے نا سدہ یہی قاعدہ فٹیہ ہے اس کی درین اس کے لیے کوئی آپ کو نش نہیں ملے گا اللہ کی طرف سیاح سے کہ جب تم آب سود لو تو سود کا اگر ایسا ہو جائے ہے ایسا ہو جائے ہے ایسے لو اور ایسا خرچ کرو ایسا نہیں ملے گا آپ کو آپ کو اجتہاد کے ذریعے سے نکالنا پڑے گا قاعدہ فکیہ سے کیا قاعدہ فکریہ ہے قاعدہ فکریہ ہے المبسدان اگر دو مفاصد ایک جگہ جمع ہو جائے تو چھوٹے کو کر کر ہم بڑے کو دفاع کریں گے اب ہم دیکھ رہے ہیں پیسے کا اگر چھوڑیں گے تو ہماری ہی روح جائے گی ہمارے گلے میں چری آئے گی اور مسلمان طبقہ ہندوستان میں اتنا کمزور ہے اقتصادی رکھنے سے مت پوچھئے تو لہذا ہم اصف کو کر کے ہم اس کو لٹائیں گے یہ قاعدہ سکھے پڑھنے کا فائدہ ہے چھٹا قاعدہ دیکھیں کتنا ٹائم ہوا چھٹا قاعدہ اور ٹائم ہے نا چلے ماشاءاللہ اس کو ہم ابھی جو ہے فوائد کو ختم کر ہیں اب بہت, بہت آسان آسان آ گیا ان شاء اللہ یہ لوگوں کو جو بہت ہو رہی ہے یہ لا مورد لا مورد یہ وصولی بھی ہے اور بھی ہے. اس قائدہ کے کیا معنی ہے؟ جہاں جس مسئلے میں نص آ جائے اس مسئلے میں اجتہاد بیکار ہے غلط ہے ان اس میں رائے زنی کرنا اور رائے سے لڑائی کرنا غلط ہے جس مسئلے میں قرآن اور احادیث کا احادیث کی نص موجود ہے اس میں اشتہار نہیں کر سکتے چاہے ہاں؟ ہنفی ہو شافی ہو مالکی ہو کچھ بھی ہو اہل رائے ہو اہل باطل ہو ملحن؟ ملحن؟ نہیں ہے اچھا امام کے پیچھے ملحن؟ ملحن؟ ملحن؟ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے بغیر سورہ فاتحہ کے پڑھے پڑھے نماز نہیں ہوتی ہے آپ سلم خجر کی نماز پڑھائے تو آپ سلم نماز ختم ہونے کے بعد کہا کہ ہلکا راحد ماہ نے ختم آئی تم میں سے کسی نے میرے ساتھ کوئی پڑھا ہے وہ کہا ہم اس پڑھتے ہیں اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ لا الكتاب الكتاب او بی تم لوگ میرے پیچھے سوائے کتاب کے اور کچھ نہ پڑھو ہم؟ یہاں سراہد کے ساتھ واجب ہے اگر کوئی اس کے خلاف اشتہار کرتا ہے اور استعمال کرتا ہے قیاس لگاتا ہے تو غلط ہے اچھا لا مساقل موارد جس نس جس مسئلے میں نص وارد ہو جائے اس میں اجتہاس باطل ہے قیاس کا کچھ معنی نہیں ہے لہذا مثال کے طور پر شریعت میں سود ہے کے حلال ہے اگر کوئی کر کے،, کر کے جیسے اب ابو حنیفہ نے کہا کیا کہا اب ابو حنیفہ نے اب ختوا ہے کہ اگر کفر البلاد ہو بلاد الکفر ہو تو وہاں سود سنیے تو یہ نس کے خلاف ہے اس مسئلے میں نس موجود ہے نس پہ چلیے لہٰذا اس کو اصولی اصولی کے میں کہتے ہیں خاص کے اعتبار, اعتبار اس, اس, اس کا کوئی اعتبار نہیں یہ امام بابی کا کون قول، قول ان کا کون شرط لگانا کس میں کس میں اچھا یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ مسابقے میں آتا ہے یہ مسابقے میں ہوتا ہے کمپٹیشن میں ایسا ہوتا ہے کمپیٹیشن دیکھیے اس کا قائدہ بہت بہترین قائدہ آپ لوگ رکھ لیجئے بہت فائدہ دے گا اسلام کے اندر وہ کمپٹیشن جائز ہے جس میں جس میں میں گھاٹا نہ کسی ایک فرد کا ایک فرد کا فائدہ متعین ہو لیکن جس میں گھاٹا اور فائدہ دونوں کا استعمال ہو وہ جائز نہیں ہے وہ مسابقہ جائز نہیں ہے جس میں جس میں گھاٹے کا اور فائدے کا دونوں کا نقصان دونوں کا استعمال ہو وہ جائز نہیں ہے لیکن جس میں گھاٹے کا استعمال نہ ہو فائدے کا احتمال ہو یا نہ یعنی گھاٹا تو نہیں ہو کنفرم لیکن فائدہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے تو یہ مسابقہ جائز میرے میں اس بات کو دوبارہ کہتا ہوں واضح انداز میں تاکہ لوگ مثال سمجھاتا مثال سمجھاتا جس مسابقے میں گھاٹے کا اور فائدے کا ہو وہ جائز نہیں ہے اور جس میں گھاٹا نہیں ہوگا کنفرم ہے لیکن فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ ڈاؤٹ ہے جائز. مثال کے طور پر, پر. اب مستابقہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے جو فرسٹ آئے گا اس کو ہزار روپیہ انعام دے جائے گا آپ مسابق شریک ہوئی ہے نا دیکھا گیا کہ پھل لگا فرسٹ ہوا اس پہ ہزار روپیہ ملا آپ بھی شریف بھی کو نقصان ہوا نقصان نہیں ہوا لیکن جو ہے ہے ریال میں ایک خریدتے ہیں ریال میں ایک ٹوکن خریدے خریدنے کے بعد آپ وہاں پہنچے لوٹری شروع ہوئی دیکھا کہ میرا نام نہیں آیا اس کا نام آیا تو میرا دوسرا گاٹا لگا کے نہیں لگا گھاٹا لگا تو اچھا جس کو ملا جس کو ملا اس کا یہ اس کا یہ کنفرم نہیں تھا کہ مجھ کو ملے گا یہ تو جس میں گھاٹے اور فائدے دونوں کا استعمال برابر ہو وہ جائز نہیں ہے اور جس میں نقصان نہ ہو کنفرم لیکن فائدہ ہو گیا نہیں ہوگا اس کا احتمال ہو, ہو بھی سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے کہ جائز سمجھ رہے ہیں اس سے ایک سوال اکثر لوگ یہاں پہ جو ہے نا کرکٹ ٹورنامنٹ وغیرہ لگاتے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے کچھ پیسے پہلے لیتے ہیں لوگ پھر بعد میں جب وہ ٹورنامنٹ جیت جاتے ہیں تو یہ تو پھر جو رجسٹریشن اگر ٹورنامنٹ میں پیسے دے گیا ہے پھر اس کے بعد نقصان تو واپس نہیں آئے گا مطلب وہ پیسے کا نقصان اگر وہ ٹورنامنٹ جیت جاتا ہے است سے اس مسجد کے اعلان کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آئی ہاں یہ ابھی یہاں پہ